وإن كاتب مدبرته جاز مدبت ہو جاظف ان ماتل مولا ولا مالل ہو غیرہ کانت بل خیاری بین انت صافی سلو سی او جميع مال الكتابة ان دبر مکاتب سہوار انشا ان شاء کتاب مکاتب ہم پڑھ رہے تھے بھئی. کہتے ہیں وہ ان متبرته تب اگر آقا اپنی مدبرہ کو مکاتبہ بنا دے یہ باندی کا حکم بیان ہو رہا ہے لیکن غلام کا بھی یہی حکم ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ مدبرا کو مکاتبہ بنا دے یہ نہیں کہا مدبر کو مکاتب بنا دے بھائی یہ کیا وجہ ہے غلام کو پھر کیوں ذکر نہیں کیا وجہ یہ وارانا ماقابل میں امداد کا ذکر آیا تھا بھئی. تو اسی کے ساتھ مناسبت تھی وہ چونکہ باندی ہوتی ہے تو یہاں بھی کس کو ذکر کر دیا باندی کو ورنہ غلام کا بھی یہی حکم ہے محسن غلام پہلے مدبر تھا آقا نے اسے کہا تھا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور پھر اسے مکاتب بھی بنا دیتا ہے تو درست ہے مارانا تو صاحب قدوری فرماتے وہ ان کا تبہ مدبارہ تھا وہ اور اگر مکاتب بنایا آقا نے اپنی مدبرہ کو جازا ایک آقا نے کہا تھا بھائی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یہ مدبرہ ہوئی بھائی اور پھر بعد میں آقا نے اس کے ساتھ آخر کی بھی کر لیا کہ اتنا مال لے آؤ تو, تو آزاد ہے اور اس نے قبول کر لیا تو یہ مکاتبہ بھی بن گئی بھائی مدبرہ بھی بن گئی سمجھ میں آیا بھائی اب آپ جانتے ہیں بھائی مدبر کا کیا حکم تھا مدبر وسی وسیعت کی طرف جو حکم وسیعت کا ہے وہی حکم مدبر کا ہے اگر آقا کا مال مرنے جیسے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت سلو سے مال میں نافذ ہوتی ہے اسی طرح مدبر بھی اگر سلو سے مال میں سے پورا ہو جاتا ہے تو آزاد ہو جائے گا مرنے کے بعد مثلا آقا کا انتقال ہوا اور اس نے جو کل جائیداد چھوڑی مثلا وہ پچاس لاکھ ہے کتنی جائیداد چھوڑی اور اس مدبر یا مدبرہ کی قیمت مثلا پانچ سات لاکھ ہے اس کی پانچ سات لاکھ قیمت ہے تو وسیعت ثلث سے مال میں نافذ ہوا کرتی ہے تو پچاس لاکھ کا ثلث مثلاً کتنا بن جائے گا تقریباً سترہ لاکھ کے قریب تو دیکھو سترہ لاکھ تک آخر کی وسیعت نافذ ہو سکتی ہے تو سات لاکھ تو اس سے کم ہے لہذا مدبرہ کیا ہو جائے گی یا مدبر کیا ہو جائے گا فوراً آزاد اس میں یعنی وسیعت اتنے میں نافذ ہو جایا کرتی ہے لیکن اب صورت یہ ہے کہ آقا مرا اور اس نے اس مدبرہ یا اس مدبر کے علاوہ اور کوئی مال چھوڑا ہی نہیں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی آقا کا انتقال ہوا اور اس نے اس مدبرہ کے علاوہ اور کسی چیز کو کوئی مال چھوڑا ہی چلے اور آپ جانتے ہیں جب صرف مدبر کو چھوڑا ہو تو اس میں وہی وسیع والا حکم جاری ہوگا اور اس کا وسیعت کتنے میں جاری ہوتی ہے سولس میں تو یہی مدبر اس کا مال ہے تو اسی میں تدبیر جاری ہو جائے گی اور اس کا ایک سلوس کیا ہو جائے گا آزاد باقی دو سلوس میں آپ نے پڑھا تھا وہ جائے گا کمائے گا اور پیسے لا کر کن کو وراثا کو دے دے گا اور پھر اس کے دو سولث بھی کیا ہو جائیں گے آزاد سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اب یہی صورت یہاں پر بنا لو بھائی مدبر ہے اور پھر اسے آقا نے کیا بنا دیا مقاتب بھی بنا دیا آقا کا انتقال ہوا اور یہ مدبر اور مقاتب جو ہے صرف یہ مال ہے اور کوئی مال نہیں یہ ایک باندی ہے یا یہ ایک غلام ہے جو مدبر بھی ہے اور مقاتب بھی ہے بھائی مقاتب بھی ہے اچھا مدبر بھی ہوا اور مکاطب بھی ہوا اب آپ مجھے بتائیے جب یہ پہلے سے مدبر ہے اور آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے تو مدبر کا حکم کس کی طرح ہے وسیعت کی طرح اور وسیعت کتنے میں جاری ہوتی ہے سولوس مال یعنی مال کے تیسرے حصے میں اور آقا کا تو صرف یہی مال ہے تو اس مدبر کے رحمۃ اللہ تو اس مدبر کے بھی کتنے حصے میں یہ آزادی آ جائے گی سولس میں معلوم ہو ایک سلو اس کا آزاد ہو گیا اور باقی دو سلوس کے اندر وہ کیا کرے گا سعی کرے گا وہ کما کر لا کر دے گا یہ ہے تدبیر کے حوالے سے لیکن یہ تو مکاتب بھی ہے بھائی کیا ہے اب ایسا مکاتب ہے جس کا ایک سلس آزاد ہو چکا ہے تو اب کیا بدلے کتابت کے بھی دو سلس میں یہ کوشش کرے گا وہ کما کر لا کر دے دے تو آزاد ہو جائے گا امام صاحب اور امام صاحب فرماتے ہیں؟ نہیں بھائی کیا کرے گا تدبی کتابت کے حوالے سے اس کو سارا مال لانا پڑے گا تو اس کو اختیار ہے یا تو کون سے راستے کو اختیار کر لے مدبر ہونے کے اعتبار سے اپنی قیمت کے دو سلوس لے آئے مثلا یہ چھ لاکھ کس کی قیمت تھی تو دو سلوس کتنے بنیں گے چار لاکھ چار لاکھ لا کر دے دے ایک سلوس اس کا آزاد ہو چکا چار لاکھ اور وارثوں کو دے دے یہ سارا کیا ہو جائے گا آزاد اور چاہے تو کتابت والے راستے کو اختیار کر لے اور وہاں پر آپ دو سلط نہیں دینے پڑیں گے بدل کتابت کے مثلا بدل کتابت طے ہوا تھا چار لاکھ وہ بھی یا کہ پانچ لاکھ طے ہوا تھا اور تو آپ یہ یوں نہیں کریں گے کہ یہ ایسا مکاتب ہے جس کا ایک سلوس کیا ہو گیا آزاد جب ایک سلط آزاد ہوا تو ایک سولس بدل کتابت بھی ختم ہوا اور باقی کتنا بدل کتابت میں رہ گیا دو سولس بھائی کیونکہ بدل کتابت اس کے پورے رقبہ کی آزادی پر تھا نا اور رقبہ کا کتنا آزاد ہو چکا ہے ایک تو دو سولس باقی ہیں تو دو سولوس بدل کتابت آنا چاہیے صاحب فرماتے ہیں نہیں بدل کتابت اگر دے گئے تو پھر پورا دینا پڑے گا بھائی کیا وجہ ہے بھائی پورا کیوں بدلے کتابت دینا پڑے گا ایک حصہ تو آزاد ہو چکا ہے اور بدلے کتابت بھی پورے نف کے مقابلے میں تھا تو جب ادھر کمی آئی تو ادھر بھی کیا آنی چاہیے کمی آنی چاہیے امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو یہ پہلے مدبر تھا کہ مسئلہ باندی میں ہے تو باندی ذکر کرتے رہے پہلے سے مدبرہ تھی اور جب مدبرہ تھی تو اس کا تیسرا حصہ تو قطعی طور پر آزاد ہونا ہی ہے آقا کا اور کوئی بھی مال نہ ہو پھر بھی مدبرہ کا کتنا حصہ ضرور آزاد ہوگا تیسرا تو ضرور ضرور آزاد ہونا ہے وہاں تو کوئی مانع آ ہی نہیں سکتا ہاں باقی دو حصوں کے اندر ابھی بھی شبہ تھا اگر آکا پورا مال چھوڑ جائے گا جس میں یہ باقی دو حصے بھی آ جاتے ہیں تو ان دونوں نے بھی مرنے کے بعد کیا ہونا تھا لیکن اگر آقا اور کوئی مال چھوڑ, چھوڑ کر ہی نہیں مارا تو پھر ان دو سولوس میں آزاد نہیں ہونا ان میں اس کو کیا کرنا پڑے گی سہی کرنا پڑے گی وہ کما کر لائے گی وہ رسا کے حوالے کرے گی اور اپنے دو کو کیا کروا معلوم ہوا ایک سلو تو اس کا قطعی طور پر آزاد ہونا ہی ہے دو سلوس کے اندر ابھی اس کا پتا نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو آپ اس مدبرہ یہ جو مدبرہ ہے اس کا ایک سلو قطعی طور پر آزاد ہونا ہے اس کے ساتھ آقاق کتابت کر رہا ہے تو اس کے اوپر بدلے کتابت دین کے طور پر آیا جب اس باندی نے آپ کتابت کیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا بدل کتابت کیا کرنا پڑتا ہے بدل کتابت دینا پڑتا ہے معلوم ہوا بدل کتابت اس پر دین ہو جائے گا اور آپ بتائیے اس باندی کو پتا ہے کہ میرا ایک حصہ تو ہر صورت میں آزاد ہونا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں صرف دو حصے میرے باقی ہیں تو یہ اپنے اوپر جو دین کو لازم کرے گی وہ پورے رقبہ میں کرے گی یا صرف ان دو میں اپنے اوپر دین کو لازم کر رہی ہے بھائی دو حصوں میں کوئی اپنے اوپر وہ دین کو لازم کر رہی ہے بھائی ایک حصہ تو اس نے کہا میرا تو ایک حصہ تو ہر حال میں کیا ہونا ہے دوسرے دو حصوں میں چونکہ ابھی بھی شبہ ہے اس میں مجھے پھر سائڈ کرنا پڑ سکتی ہے اگر آقا نے کوئی اور مال نہ چھوڑا تو اس نے اپنے اوپر بدلے کتابت کو لازم کر لیا لیکن بدل کتابت کو پورے نقش کے رقبے کے بدلے میں گویا اپنے اوپر لازم نہیں کر رہی کیونکہ جس حصے کو اس نے اس کا کسائی طور پر آزاد ہونا ہے وہ انسان کبھی بھی اس کے مقابلے میں اپنے اوپر دین کو لازم نہیں کرتا کبھی بھی اپنے اوپر اس میں دین کو لازم بھئی حصے نے تو ہونے ہی آزاد ہے اس, اس حصے پر وہ کبھی بھی دین کو لازم معلوم ہو اس نے جو اپنے اوپر دین کا التزام کیا اپنے اوپر جو دین کو لازم کیا وہ کون سے دو حصوں میں کیا جنہوں نے آزاد جن کے آزاد ہونے میں بھی شک تھا تو گویا اس نے جو بدل کتابت اپنے اوپر لازم کیا اپنے پورے رقبہ کے بدلے میں نہیں لازم کیا بلکہ اپنے دو سلس کے مقابلے میں اپنے اوپر بدلے کتابت کو لازم کیا ہے لہٰذا آقا کے مرنے کے بعد اب اگر اس کو اختیار ہے چاہے اور آقا کا کوئی مال نہیں تھا تو اب چاہے تو کیا کر لے متبرہ ہونے کی حیثیت سے ایک سلس آزاد ہوا اور دو سلس میں کیا کر لے سعی کر کے ان کی قیمت لاکر وارثوں کو دے دے اور چاہے تو پورے بدلے کتابت میں کوشش کرے وہ کما کر لا کر دے کیونکہ ان ہی دو سلوس کے مقابلے میں سارا بدلے کتابت تھا پورے رقبہ کے بدلے میں بدلے کتابت کیونکہ ایک نے تو ہر حال میں آزاد ہونا تھا اس کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر دین لازم نہیں کیا اس نے بویا صرف اپنے دو سلوس کے مقابلے میں اپنے اوپر دین لازم کیا ہے اور وہ دو سلوف ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے لہذا پورا بدلے کتابت دے گی کیونکہ وہ پورا بدلے کتابت ہی دو سلوف کے مقابلے میں ہے سارے رقبہ کے مقابلے میں مسئلہ سمجھ میں آ اس کا عق کر لو ذرا یہ تو تھا پہلے مدبرا تھی پھر اسے مقاطبہ بنایا اب عقص کرو مکاتبہ تھی اسے پھر متبرہ بنایا آقا نے آقا کی ایک باندھی تھی آقا نے اسے آقد کتابت کر لیا کہ بھئی پانچ لاکھ لے آؤ اتنے عرصے میں تو تم آزاد ہو اس نے قبول کر لیا حقد کتابت ہو گیا یہ مکاتبہ بن گئی یہ پانچ لاکھ لائے گی تو آزاد ہو جائے گی پھر اسی مکاتبہ کو آقا نے متبرا بھی بنا دیا آقا نے کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے میرے مرنے کے بعد اب اس کی مرضی ہے جس کو چاہے اختیار کر لے چاہے تو کتابت کے اندر اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے کہ اب میں نے تو مرنے کے بعد آزاد ہونا ہی ہے اب کیا سائن کرو پیسے کماتی پھرو اس نے کہا میں عاجز آ گئی میں پیسے نہیں لا سکتی جب عاجز آجز آج اپنے آپ کو قرار دے دے گی یہ اپنے کتابت ختم ہوا اور یہ صرف مدبرہ بن گئی سورج سمجھ میں آ گئی اور چاہے تو عقد کتابت کو بھی برقرار رکھے مدبرہ بھی ہے اور عقد <تصفح> کتابت بھی ہے اس کو اختیار ہے اب اس اگر یہ اپنے عقد کتابت کو برقرار رکھتی ہے اور آقا کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد دیکھا گیا تو آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے صرف یہ مدبرہ مقاطبہ ہے اور کوئی مال نہیں آقا کا صرف کیا ہے مدبرہ <تصفح> یہ مدبرہ مکاتبہ ہے اب کیا کرے بھائی کہتے ہیں وہی صورت بنا لو بس تھوڑا سا فرق آ گیا یہ مدبرہ ہے اور مدبر کس کی اس کا حکم کس کی طرح ہوتا ہے وسیعت کی طرح اور وسیعت کتنے مال میں جاری ہوتی ہے سولہ سے مال مال کے تیسرے حصے میں تو یہ سارا مال ہے تو اس کے تیسرے حصے میں وسیعت جاری ہوئی اس کا تیسرا حصہ کیا ہو گیا آزاد اور باقی دو حصے آزاد نہیں ان میں سعی کرے وہ وارثوں کا حق ہے تو لہذا اس میں سعی کرے اور قیمت کما کر لا کر کس کو دے دے مرد وارثوں مرد کو دے دے تو اس کو اختیار ہے چاہے تدبیر کے حوالے سے دو سلوس اپنی قیمت کے سعی کر کے لے کر آئے اور کس کو دے دے مرد وارثوں مرد کو مرد اور چاہے تو کتابت کے اعتبار سے بدلے کتابت میں کوشش کرے لیکن کتنے بدلے کتابت میں کہتے ہیں دو سلس بدلے کتابت میں پچھلے میں تھا سارے بدلے کتابت کے اندر سعی کرے گی سارا کما کر لائے گی اب ہے دو سلوس کے اندر کوشش کرے گی سارے بدلے کتابت میں کوشش دو سلوس بدلے کتابت لے آئے یعنی پانچ لاکھ تھا تو اس کے دو سلوس نکال لیں بھائی تقریباً تین سوا تین کے لگ بھگ بنے گا یہ کما کر لا کر دے اور پھر کیا ہو جائے گی فرق سمجھ میں آیا بھائی دیکھو یہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے مسئلے میں آپ نے کہا تھا کہ پورا بدلے کتابت لانا پڑے گا اگر بدلے کتابت لانا چاہتی ہے تو کتنا لانا پڑے گا پورا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کتنا لانا پڑے گا دو سلوس لانے پڑیں گے یعنی تھوڑا لانا پڑے گا ایک سلوس معاف ہو چکا آزادی کی وجہ سے بھائی فرق آیا بھائی وہاں پہلے تھی مدبرہ اور پھر کیا بنایا گیا جب مدبرا تھی تو ایک تو اس کا قطعی طور پر آزادی کا مستحق ہو چکا تھا پھر اس کے بعد اس نے اپنے اوپر بدل کتابت کو لازم کیا تو لازمی بات ہے وہ اپنے اوپر بدل کتابت کو سارے رقبے کے مقابلے میں لازم نہیں کرے گی صرف اس حصے کے مقابلے میں لازم کرے گی جس کی جس کا بھی آزاد ہونا یقینی تو معلوم ہو اس نے بدل کتابت کو اپنے سارے رقبہ کے مقابلے میں لازم کیا یا اپنے دو الوط کے مقابلے میں تو دو الوط سے اس کے مرنے کے بعد بھی ابھی باقی تھے لہذا ان کے مقابلے میں سارا بدل کتابت تھا تو اب لانا پڑے گا اور یہاں پہلے سے مکاتبہ ہے بعد میں آقا نے کیا بنایا جب پہلے سے مکاتبہ ہے ابھی مدبرہ بنایا ہی نہیں آخا نے تو آپ جو بدلے کتابت اس پر لازم ہوا وہ اس کے دو سولو رقبہ کے مقابلے میں یا ساری رقبہ کے مقابلے میں باندھی ہے اس نے مرنے کے بعد کوئی آزاد ہونا تھا اس کو کوئی حصہ آزادی کا بھی مستحق نہیں ہوا اور اس کے مقابلے اس کو آقا نے کیا بنا دیا پہلے مکاتبہ بناؤ کیا بنایا آقا نے مکاتبہ بنایا, مقاتبہ بنایا. اور اس باندھی کا کوئی حصہ بھی آزادی کا مستحق تو لازم بات ہے یہ اپنے آزادی کے لیے اپنے اوپر دین کو لازم کر رہی ہے تو یہ جو بدل کتابیں مثلاً پانچ لاکھ اس نے اپنے اوپر لازم کیا یہ اپنے دوست صرف آزاد کروانے کے لیے یا اپنی ساری رقبہ آزاد کروانے کے لیے معلوم ہوا یہاں بدل کتابت ساری رقبہ کے مقابلے میں آ گیا اب اس کے بعد آقا نے اس کو کیا کر دیا مدبرہ بھی بنا دی اور جب مدبرہ بنایا اب اس نے تدبیر کو کتابت کو بھی باقی رکھا اور مدبرا بھی ہے آخا مر گیا آخا کے مرنے کے بعد صرف یہی مال تھا اور کوئی مال نہیں تھا تو کتنا حصہ آزاد ہوا صرف یہی مال تھا آخا کا اور کوئی مال نہیں ہے تو اس کا حکم کس کی طرح ہوتا ہے مدبر کا اور وسیعت کتنے مال میں جاری ہوتی ہے تیسرے حصے میں اور یہی تو سارا مال ہے تو یہاں بھی کتنے حصے میں جاری ہو جائے گی وسیعت تیسرا حصہ آزاد ہو گیا اور باقی تدبیر کے اعتبار سے دیکھے تو جائے گی اور اپنی قیمت کے پوری قیمت لا کر دے گی یا دو سولس لا کر دے گی کی؟ کیونکہ ایک تو حصہ آزاد ہو گیا مولانا دو سولس وارثوں کا حق تھا وہ پیسے کما کر لا کر دے دے اور اگر بدل کتابت لانا چاہتی ہے تو بدل کتابت بھائی وہ جو بدل کتابت تھا مثلا پانچ لاکھ وہ اس کے دو سولث کے مقابلے میں تھا یا پوری رقبہ کے مقابلے میں تھا وہاں پورے رقبہ کے مقابلے میں تھا اور اس پوری رقبہ میں سے ایک سلوس کیا ہو چکا لہذا اس کے مقابلے میں ایک سلس بدلے بدل کتابت بھی کیا ہوا ختم ہو گیا اور دو سولف کس کے رہ گئے بدل کتابت کے تو بدل کتابت لانا چاہے تو وہ بھی دو سلوف لائے گی بس اور اگر قیمت لانا چاہے تدبیر کے اعتبار سے تو کتنے لائے گی صورت سمجھ میں آ فرق سمجھ میں آیا تو دیکھیے پہلی صورت میں مدبرہ پہلے ہے پھر اس کے ساتھ عقبے کی کرتا ہے اور دوسری صورت آئے کہ اس میں مکاتبہ پہلے ہے مدبر بعد میں بناتا ہے بھائی کہتے ہیں وہ انکاتبہ مدبرا ہو اگر مکاتب بنایا آقا نے اپنی مدبرہ کو تو یہ جائز ہے پس اگر آقا مر گیا مالا لہو گئے رہا اور آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے اس باندی کے علاوہ کانت بالخیاری تو اس کو کیا ہے اس کانت دل خیاری تو اس مدبرہ کو اختیار ہے بینا انتہا فی سلوس قیمتی ان دو باتوں کے درمیان ایک تو یہ کہ وہ کوشش کرے فی سلوس قیمتی اپنی قیمت کے دو سلوس میں اور جمی مال کی تابتی یا سعی کرے گی کس کے میں پورے مالے کتابت میں وہ پورا کما کر لائے گی اس کا عق کرو پہلے مکاتبہ ہے پھر اس کو کیا بنایا مدبرہ وہ ان دبرا مکاتبہ اور اگر آقا نے مدبرہ بنایا اپنی مکاتبہ کو سہت تدبیر تو یہ تدبیر یعنی مدبرہ بنانا صحیح ہے وہ لیا رو اور اس مکاتبہ مدبرہ کو اختیار ہے انشاءت مذہب عالل کتابتی چاہے تو یہ باقدے کتابت پر چلتی رہے وہ انشاطت نفسا وفارت متبرطن اور اگر چاہے تو اپنے نف کو حاج قرار دے دے وفارت مدبرطن اور کیا بن جائے مدبرا صرف یہ بس اگر یہ چلتی رہی اپنے کتابت پر فماتل مولا پس آقا مر گیا ولا مالا لہو اور اوقا کا اور کوئی مال نہیں ہے اس کے علاوہ فہی ابل تو اس باندھی کو اختیار ہے ان شا ساتھی سلوسہ مال کتابتی چاہے تو سعی کرے گی اپنے مال کتابت کے دو سلوس میں اولوسہ قیمتی ہاں یا اپنی قیمت کے دو سلوس میں عند ابی حنیفت رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح ویسے تو نہیں سر ہلا رہے مجھے لگتا ہے تو نہیں سمجھ آئی ویسے سارے دار آیا مسئلہ کہ نہیں آیا سمجھ دیکھا دوبارہ سنو بھائی پہلی صورت بناؤ کہ پہلے مقاطبہ تھی پھر کیا بنی مزبرہ بنایا آقا نے بھائی یہ دیکھو یہ ایک باندی ہے ہم تین حصے کریں گے اس لیے اس کو ایک فرض کرو یہ ایک باندی ہے اس کو آکا نے کیا بنایا پہلے کیا بنایا مقاتبہ اور مقاتبہ کے اوپر بدل کتابت کیا ہوتا ہے دین ہوتا ہے تو گویا اس باندی نے اپنے اوپر دین کو لازم کر لیا جب دین کو لازم کیا تو اپنے سارے رقبہ کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا دین پھر آقا نے اس کو مدبرہ بھی بنا دیا اس نے اپنے کتابت کو بھی برقرار رکھا اور مدبرہ بھی ہے آقا کا جب انتقال ہوا تو اس کا اور کوئی مال نہیں تھا صرف کیا کون سا مال تھا صرف یہی یہ باندھی تھی اس کے پاس اور یہ مدبرہ بھی ہے مکاتبہ بھی ہے اور مدبرہ کا کیا حکم ہے کس کی طرح ہوتی ہے وصیت تو یہ آقا کا سارا مال ہے اور وصیت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلو سے مال کے اندر نافذ ہوتی ہے تو سلو سے مال میں وسیع, آقا نے کہا تو آزاد ساری آزاد لیکن نافذ کتنے میں ہوئی وسیعت صرف تیسرے حصے میں صرف تیسرا حصہ اس کا کیا ہو گیا یہ حصہ ہو گیا آزاد دو حصے اس کے باقی ہیں وہ وارثوں کا حق ہے لہٰذا اس باندھی کو اختیار ہے چاہے تو ان دو کی قیمت میں سعی کرے اور ان دو کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ کما کر لا کر کس کو دے دے وارثوں کو دے دے تو اس کے یہ دو سولوس بھی آزاد ہو جائیں گے یہ کس اعتبار سے ہے مدبرہ ہونے کی حیثیت سے اپنے دو سلوس کی قیمت میں کیا کرے گی کی؟ سعی کرے گی اور اگر بدل کتابت دینا چاہتی ہے کتابت کے اعتبار سے تو اب بھی مارانا آپ دیکھیے یہ بدل کتابت مثلاً چھ لاکھ تھا یہ چھ لاکھ اس کی ساری رقبہ کے مقابلے میں تھا اور اس میں سے ایک سلو کیا ہو چکا ہے آم آزاد آم آم ہو چکا ہے تو دو سلو باقی ہیں تو ایک سلو جب آزاد ہوا تو اس کے مقابلے میں جو دین تھا وہ بھی ختم ہو گیا جب بھائی چھ لاکھ پورے رقبہ کے مقابلے میں ہے تو ہر سلو کے مقابلے میں کتنے آ رہے ہیں دو لاکھ پھر سلوس آزاد ہوا تو دو لاکھ کیا ہوئے ختم اب دو سلو بدلے کتابت میں کوشش کرے وہ کما کر لا کر دے دے اور اپنے آپ کو کیا کر لے مزد. آزاد کروا تو یہاں باندھی کو دیکھا اختیار آ گیا پہلے مکاتبہ تھی پھر کیا بنایا تھا مزد. مدبرہ بنایا تھا تو اب یا مرنے کے بعد چاہے تو دو سلوس قیمت کے لئے چاہے تو دو سولح کس کے لیے آئے بدلے کتابت کے لیے آئے دوسری صورت بناؤ پہلے مدبرہ تھی اس کے بعد آکا نے اس کو کیا بنایا کاتبہ بنایا دیکھو بھائی یہ باندھی ہے بھائی اسے آکا نے کیا بنا دیا کیا بنایا مدبرہ بنایا جب مدبرہ بنایا تو اب مدبرہ کا حکم کیا ہوتا ہے وسیعت کی طرح اور وسیعت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سولو مال میں اب اگر آقا کا اور کوئی مال نہ ہو صرف یہ باندی ہو پھر بھی اس کے ایک سلس نے ہر حال میں کیا ہو جانا ہے آزاد ہونا ہے معلوم ہوا اس باندی کا ایک سلوس تو ہر حال میں آزاد ہوگا کیا ہوگا اب اس باندی کو جس کا ایک سولوس ہر حال میں آزاد ہونا ہے اس کو آقا نے مکاتبہ بھی بنایا اور مکاتبہ کے اندر کتابت کے اندر کیا ہوتا ہے غلام اپنے اوپر کیا لازم کر لیتا ہے دین لازم کرتا ہے لہذا یہ بھی اپنے اوپر مکاتبہ بھی یہ مدبرا بھی اپنے اوپر کس کو لازم کر رہی ہے دین کو. جب یہ اور دین کی کیونکہ انسان اس پر کبھی بھی راضی نہیں جب ایک حصے نے ہی آزاد ہے تو اس کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے اوپر وہ دین کو لازم لازمی بات ہے جن دو حصوں نے ابھی آزاد نہیں ہونا ان کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا بدلے ان دو گویا اس نے کہا نہیں ہے ایسا لیکن خود بخود ایسا ہو گیا اور کیا ہوا ایک نے کیونکہ ہونا ہی آزاد ہے لہذا معلوم ہو گویا جب وہ اپنے اوپر دین کو لازم کر رہی ہے تو ہم یوں سمجھیں گے اس نے لفظوں میں نہیں کہا لیکن ہم یوں سمجھیں گے کہ وہ اپنے دو سورج کے مقابلے میں سارے بدلے کتابت کو اپنے اوپر لازم کر رہی ہے اب مثلا مسنقا کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا چھ لاکھ کا تو چھ لاکھ اس کے بدلے کتابت وہ پوری رقبہ کے مقابلے میں ہے یا دو سولو کے مقابلے میں دو سولو کے مقابلے میں ہیں پوری رقبہ کے مقابلے میں وہاں پہلے مکاتبہ بنایا تھا ابھی متبر ہونے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی تو وہاں پورے رقبہ کے مقابلے میں بدلے کتابت آیا تھا یا پہلے سے مدبرا بند بنی ہوئی ہے اب اس کے اوپر بدلے کتابت اپنے اوپر لازم کر گئی ہے تو وہ بدل کتاب صرف کتنے کے مقابلے میں آئے گا دو سولو کے مقابلے میں آیا اب یہ باندی مر آخا مر گیا اور اس کا کوئی مال نہیں تھا لہذا اس کا ایک سلو کیا ہو گیا آزاد, آزاد ہوا اب اس کو اختیار ہے چاہے تو اپنے دو سلو قیمت میں صحیح کرے یہ تدبیر کے اعتبار سے ایک سلوس آزاد ہوا دو سول قیمت لائے وہ بارشوں کا حق ہے ان کو کما کر لا کر دے اور اپنے آپ کو کیا کروا لے آزاد کروا لے اور چاہے تو کتنا بدلے کتابت دے گی ان دو کے مقابلے میں بھئی پورا دیکھنا بتایا نہیں تھا ایک اس نے اپنے اوپر جو بینک کو لازم کیا ہے وہ انہیں دو سولس کے مقابلے میں تو کیا ہے تو ایک سلوس آزاد ہو گیا یہ دو سولوس ابھی بھی باقی ہیں لیکن اور اس پر بدل کتابت ہے اور وہ بدلے کتابت تو اس نے اپنے اوپر لازم ہی کس کے مقابلے میں کیا تھا پوری رقابہ کے مقابلے میں یا انہیں دو سولوس کے مقابلے میں انہیں <سؤال> دو سول کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر کیا لازم کیا تھا بدلے کتابت لازم کیا تھا بھائی سورت سمجھ میں آگئی آ گئی بھائی آکاتب اب دہ اعلی لم یوز اور اگر آزاد کرے مکاتب اپنے غلام کو الا مال مال پر لم یج تو یہ جائز نہیں ہے بھائی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مقاتب جو ہے وہ اہل اعتاق نہیں البتہ اہل کتابت ہے وہ کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا البتہ اپنے کسی غلام کو وہ مقاتب بنا سکتا ہے تو اب ایک مقاتب نے اپنے کسی غلام کو آزاد کیا اور کس شرط پر آزاد کیا مال کی شرط پر کہ تم ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہو اس نے کہا مجھے قبول ہے بس قبول ہے کہتے ہی وہ غلام فوراً کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ایک ہزار درہم لازم ہو جاتے ہیں جو وہ کما کر لا کر دے گا سورج سمجھ میں آئی اتا مال کس طرح ہوتا ہے کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر تو کیا ہے اتنے پیسے اس نے ایوز پر تو آزاد ہے غلام کہتے ہیں مجھے قبول ہے جیسے قبول ہے کہا غلام فوراً کیا ہو گیا آزاد لیکن اب وہ ایک ہزار کے عوض اس نے اپنی آزادی خریدی ہے یہ اس پر دین ہو گئے جائے گا ایک ہزار درہم کمائے گا لاکر کر حوالے کرے گا اپنے اپنے سابقہ آقا کے حوالے کرے گا صورت سمجھ میں آ گئی اب مقاتب اسی طرح کرتے ہیں。اپنے کسی غلام کو مال کی شرط پر مال کے عوض پر کیا کرتا ہے آزاد کرتا آزاد... ہے کہتے ہیں بھائی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اعتاق نہیں وہ آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ ادا آتقل مکاتب و اور جب آزاد کیا مکاتب نے اپنے غلام کو ہلا مال ان مَالٍ, مال پر یہ جائز نہیں اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھائی مکاتب آگے کی اپنے غلام کو مکاتب تو بنا سکتا ہے تو مکاتب بنانے میں بھی وہ بھی مال کا ہی بعض آزادی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے بھئی مکاتب کیا کرتا ہے پیسے لا کر دیتا ہے اور پھر اس کے لیے کیا حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی مال کی آزادی ہے اور یہاں بھی مال کا ریوز آزاد کر رہا ہے اس کی آپ اجازت نہیں دیتے اس کی آپ اجازت دیتے ہیں یہاں بھی تو مال حاصل ہو رہا ہے بھئی اس کتابت کی آپ نے کیوں اجازت دی تھی حالانکہ چیز اپنے مثل کو اور اپنے سے اوپر والی چیز کو شامل تو یہ خود مکاتب ہے تو کتابت کتابت کو شامل نہ ہوئی یہ اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی آگے کسی اور کو مکاتب بنانے کی لیکن ہم نے بتلایا تھا بھائی کہ چونکہ اس کے اندر اس کا نفع ہے اس کو پیسے حاصل ہوں گے وہ غلام جب مکاتب بنے گا اس کا وہ اس کے لیے کیا لے کر آئے گا بدلے کتابت لائے گا یہ اس کو پیسے حاصل ہوں گے اور اس کے ذریعے کیا کر لے گا یہ اپنے آپ کو بھی پھر آزاد کروائے گا یہاں بھی احتا مال کے اندر بھی اسی طرح اس کے پاس وہ پیسے لے آئے گا اور یہ آزاد ہو جائے گا اور اس کے وہ پھر اپنے آپ کو چھڑوائے گا بھائی کہتے نہیں بھائی یہ اعتاق خلا مال یہ کتابت سے بڑھ کر ہے فرق ہے کتابت کے اندر اور اعتاق آ مال میں کتابت کے اندر مقاتب اس وقت آزاد ہوتا ہے جب ساری ادائیگی کر دے کتابت میں مقاتب کب آزاد ہوتا ہے تو مقاتب نے اپنے غلام کو مقاتب بنایا تو اس کا غلام کب آزاد ہوگا جب ساری مال کی ادائیگی کر دے تو مقاتب یہ جو خود ہے یہ بھی تب آزاد ہوگا جب سارے مال کی ادائیگی کر دے اس کا غلام بھی جب سارے مال کی ادائیگی کر دے گا تب کیا ہوگا لیکن آلہ مال میں تو فوراً آزاد ہو جایا کرتا ہے غلام بھائی دوسرا غلام کیا ہوتا ہے فوراً آزاد ہو گیا بھئی یہ تو مکاتب کو خود ایسا اس کا خود اس کی یہ حالت نہیں تھی وہ خود فوری آزاد نہیں ہوتا جب تک بدلے کتابت ادا نہ کر دے تو لہذا وہ اپنے غلام کو بھی اس طرح فوری طور پر آزاد نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آ گئی فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھائی تھا کالا مال میں فوری آزاد ہو جاتا ہے اور بدلے کتابت میں جب مال ادا کر دے تب آزاد ہوتا ہے تو مقاتب خود جو ہے اس وقت تک آزاد نہیں ہے جب تک پورے ادائیگی کر دے تو اپنے غلام کو بھی فوری طور پر آزاد نہیں کر سکتا اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا بھائی یہ ماندہ مکاتب آزاد کرے مکاتب اپنے غلام کو مال پر لم يجُزْ تو یہ جائز نہیں ہے آپ <يَسِحَّا> نے پڑھا تھا کہ مکاتب کسی کو ہیبا نہیں کر سکتا مکاتب کو صرف ان تصرفات کی اجازت ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ مال اکٹھا کر سکے بھائی اپنی آزادی حاصل کر سکے تو پڑا تھا آپ نے کہ ہبا نہیں کر سکتا کیونکہ ہیبا میں مال ہاتھ سے جاتا ہے آتا نہیں ہے کہتے ہیں اچھا بھائی ایک ہیبا علی ایوز بھی ہوتا ہے ایوس کی شرط پر مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کتاب میں آپ کو توحفہ کے طور پر دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے اپنا قلم آپ مجھے توحفے کے طور پر دے دیں سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھو یہ ہیبا علی ایوز ہوا کس شرط پر ہیبا ہوا ایوز کی شرط کر کے ایوز بھی ٹھہرا لیا تو کیا مکاتب ہیبا اعلی ایوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ لفظوں میں تو ہیبا ہے لیکن کہتے نہیں بھائی ہیبا اعلیٰ ایوز کی بھی اجازت نہیں اس لیے کہ یہ ہیبا اعلی ایوز کے اندر عموماً ایوز بڑی معمولی سی چیز ہوا کرتی ہے برابر کی چیز نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ معمولی چیز ہوا کرتی ہے عیوز لہذا درست نہیں ہاں بیڈ کی اجازت ہے میں تقریباً بیچتا ہے تو بدلے میں اس کو رقم بھی اتنی مل جایا کرتی ہے بھائی جب علی ہیباز میں ایسا نہیں ہوتا ہیبا والی چیز زیادہ ہوتی ہے اور جو اس کے عیوز لیا جائے وہ عموماً کیا ہوتی ہے بڑی, بڑی تھوڑی ہوتی ہے تو نقصان ہی ہے اس کے اندر ہر صورت میں لہٰذا اس کی اجازت نہیں بھائی تو کہتے ہیں وہی راوہ لم یس اگر ہبا کر دے از پر لمبا تو یہ صحیح نہیں ہے مکاتب بنایا اپنے غلام کو جازا تو یہ جائز ہے, ہے صورت یہ میں نے اپنے ایک غلام کو مکاتب بنایا کہ جاؤ بھائی پانچ لاکھ روپے پانچ سال میں کما کر لاؤ تو تم آزاد ہو اس مکاتب کے بارے میں آپ نے پڑھا یہ آگے بھی اپنے غلاموں کو کیا کر سکتا ہے مکاتب بنا سکتا ہے اس نے کاروبار شروع کیا کام محنت شروع کی بھائی بڑی جلدی پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے اور کاروبار کے دوران اس نے غلام خریدا سمجھ میں آیا بھائی غلام لیا اس غلام کو وہ مکاتب بنا دیتا ہے تو یہ مکاتب ثانی ہوا پہلا کون تھا مکاتب اول اس مکاطب نے آگے اپنے غلام کو مکاطب بنا دیا وہ مکاتب ثانی ہوا اب بھائی وہ مکاتب ثانی جب پیسے ادا کر دے گا سارا بدلے کتابت تو وہ کیا ہو جائے گا آزار آزاد ہو جائے گا اور یاد رکھیے مولانا جب کوئی شخص کسی کو آزاد کرتا ہے چاہے کسی طریقے سے بھی آزاد کرے چاہے پیسے لے کر آزاد کرے چاہے ویسے آزاد کرے تو اس کی میراث مستحق یہ معتق ہو جاتا ہے یہ آزاد کرنے والا کیا ہوتا ہے اس کی وراثت کا حقدار بن جاتا ہے مثلا میں اپنے غلام آزاد کرتا ہوں بھائی اگلا بات ولا کے بارے میں آ رہا ہے بھائی مختصرا یہاں سمجھا رہا ہوں آگے تفصیل آئے گی جب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو غلام کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا یہ مستحق بن جاتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو ولا کس کے لیے ہوا کرتی ہے آزاد کرنے والے کے لیے ہوا کرتی ہے سورج سمجھ میں آ گئی جس نے آزاد کیا ہو اس کے لیے ولا ہوا کرتی ہے میراثلا میراث کا نام ہے وہ جو ورثہ ہے اب کیا صورت تھی میں نے ایک شخص کو مکاطب بنایا تھا غلام کو اس نے آگے پھر کسی دوسرے کو کیا کر دیا مکاطب بنا دیا تو یہ جس کو میں نے مکاطب بنایا تھا یہ مکاتب اول اس نے آگے دوسرے کو مکاطب بنایا وہ کیا ہے مکاطب ثانی وہ اس کا مکاطب ہے اور یہ مکاتب اول میرا مکاطب ہے اس مکاتب ثانی نے بدلے کتابت ادا کر دیا سارا ادا کر دیا مکاتب اول کو لا کر پیسے دیتا رہا یہاں تک کہ مکاتب ثانی نے سارا بدل کتابت کیا کر دیا جب سارا بدل کتابت ادا کر دے گا تو وہ مکاتب ثانی آزاد ہو جائے گا کیا ہوگا لیکن یہ مکاتب اول ابھی آزاد ہوا ہے یہ ابھی آزاد نہیں ہوا تو یہ یاد رکھو یہ اور غلام تو اس کا آزاد ہو رہا ہے اور یہ اہل احقاق نہیں ہے تو کیا یاد رکھیے یہاں آزادی کی نسبت اب آقا کی طرف ہوگی اس مکاتب اول کی آقا نے گویا اس مکاتب ثانی کو آزاد کیا ہے تو ولا کا حقدار بھی اس مکاتب اول کا آقا ہوگا مکاتب اول کو اس کی ولا نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو خود ابھی غلام ہے سمجھ میں آئی بات بھائی تو وہ اس میں ابھی اہلیت ہی نہیں آئی مولانا سمجھ میں آیا تو وہ ولا کا مستحق نہیں ہوگا تو کیا سمجھا جائے گا گویا کہ اس نے مکاتب ثانی کو بھی کس نے آزاد کیا ہے مکاتب اول کے آخان لہٰذا بھی کس کو ملے گی مکاتب اول کے لیکن اگر صورت ایسی ہوئی کہ مکاتب اول نے پہلے ادائیگی کر دی مکاتب اول اپنی قسطیں لاتا رہا اور پیسے پورے کر دیے تو مکاتب اول پورے پیسے لانے کے بعد کیا ہو جائے گا آزاد ابھی مکاتب ثانی آزاد نہیں ہوا یہ مکاتب اول پہلے آزاد ہو گیا جب یہ آزاد ہو گیا اب اس میں آزاد مولانا اب وہ مقاتب ثانی اپنی قسطیں جب پوری کر دے گا تو مقاتب ثانی کیا ہو جائے گا آزاد, آزاد. آب یہ مقاتب اول اہل اعتاق ہو چکا ہے یا نہیں ہوا بھائی اب تو آزاد ہو چکا ہے پہلے مقاتب تھا تو اہل اعتاق نہیں تھا وہ آزاد کرنے کا احل نہیں تھا لیکن اب چونکہ یہ آزاد ہو چکا ہے اب آزاد کرنے کا احل ہو چکا ہے لہذا اب اس غلام کی آزادی کی نسبت اس مکاتب ثانی کی طرف ہوگی جو اب فر ہے آزاد ہے اور اس غلام کی والا اب کس کو ملے گی مکاتب اول کو سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ ان کا تبا اب جازا اگر مکاطب نے اپنے غلام کو مکاطب بنایا تو جائز, جائز ہے ثانی قبل پس اگر ادائیگی کر دی دوسرے مکاطب نے قبل اس کے آزاد ہو جائے پہلا مکاطب فولا اہو لل مولا لیل مول تو اس مکاتب ثانی کی جو ولا ہے لل ما اس کے لیے ہے مکاطب اول کے کے لیے ہےکاتبل اول اور اگر ادائیگی کے مکاتب ثانی نے مکاتب اول کی آزادی کے بعد فولا اہو لہو تو اس کی ولا بھی اس مکاتب اول کے لیے ہوگی بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آگے بھائی کتاب الولا یاد ابھی میں نے کچھ بیان بھی کر دیا جب کوئی شخص کسی کو غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ شخص اس کا مولا ہوا اور اس غلام کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا یہ مستحق ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کو چونکہ اس شخص کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی ہے لہذا اب اس کے ورثے کے اندر اس شخص کا بھی حق آ گیا کیا آ گیا تو اس غلام وہ جو اب آزاد ہو چکا ہے اس کی میراث اب اس آزاد کرنے والے کو ملے گی اور وہ میراس ولا کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے ولا کہلاتی ہے صورت سمجھ میں آ تو کوئی شخص اپنے جب کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کی ولا کا مستحق ہو جاتا ہے یعنی اس کی میرات کا مستحق ہو جاتا ہے اسی طرح یاد رکھیے بھائی بعض اوقات دو آدمی آپس میں آخر موالات کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں بھائی ایک مشغول و نصب آدمی ہے ایک شخص نیا نیا کہیں سے مسلمان ہو کر آیا اب پتہ ہی نہیں اس کے وہ کس کی اولاد ہے کہیں دوسرے وطن سے آیا ہے یہاں آ کر کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا اب سب وغیرہ کا یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں مسلمان ہو جانے کے بعد پھر اس نے ایک شخص کے ساتھ عقد موالات کر لیا بھائی کیا آقد عقد موالات کس کو کہتے ہیں بھائی اس شخص کو اس نے جا کر کہا کہ میرے ساتھ عقد کر لو اگر میں نے زندگی میں مجھ سے کوئی جرم ہوا تو جرمانہ تم بھرو گے ساوان اور دیت وغیرہ تم بھرو گے اگر مجھ سے کبھی جرم ہو گیا اور اس کے بدلے میں میں جب مر جاؤں گا تو میرے سارا ورسہ تمہارا میرا سارا ورثہ سارا ترکا تمہارا اس نے قبول کر لیا ان دونوں کے درمیان یہ جو آخذ ہوا یقدم معالات کہلاتا ہے جس میں ایک شخص جب جنایت کرے تو دوسرے کو کیا دینا پڑتا ہے اس کا سارے زمان دینا پڑتا ہے اور دوسرے کے مرنے کی صورت میں پہلا کیا ہوتا ہے اس کی ساری وراثت کو سارے مال کو لے جاتا ہے سارے مال کا وارث بن جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی یہ عقد موالات کہلاتا ہے تو لہذا اگر دو آدمیوں میں عقد موالات ہوا تھا سمجھ میں آیا اور وہ شخص پھر مر گیا تو اس کی ساری میراث کس کو ملے گی جس نے اس نے اقدم موالات کیا تھا تو یہ کس کو بھی والا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو میراث ہے جو اقدم کی وجہ سے ملے یہ کیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں والا کہتے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اب دیکھیے ذرا حاشیہ میں اس کی تعریف دی ہوئی ہے قول یہ ولیون سے مشتق ہے مقولا بھئی ولی ان کا معنی قرب نزدیک ہونا بھائی وفی شرع اور شریعت کے اندر ہوا میرا وہ وراثت ہے کہ کوئی شخص اس کا مستحق ہو جاتا ہے بھی سب ابھی عشق شخص ان کی ہی بس ایک کسی شخص کے آزاد ہونے کی اس کی ملکیت میں اس کی ملکیت سے کیا ہوتا ہے کوئی شخص اس کی وجہ سے اس ولا کے مستحق بن جاتا ہے اور عقد موالاتی یا عقد موالات کی وجہ سے اس ولا کا وہ میرا جس کا کوئی شخص مستحق ہوتا ہے اور کس وقت دو سبب بول سکتے ہیں اس کے یا تو دوسرے کو کیا ہوئی تھی اس کی وجہ سے آزادی ملی تھی یا دوسرے کے ساتھ کیا ہوا تھا عقد موالات ہوا تھا بھائی تو کہتے ہیں پل ولا اوانی بھائی ولا کتنی قسم پر ہے یہ ہاشیے میں دیکھتے جائیں آگے بس ولا دو قسم پر ہے ولا الاق ہی ولا ال ایک ولا آتاق ہے ایک ولا موالات ہے دونوں کا ذکر آئے گا مارانا اس بات کے اندر شروع میں ولاقا کو ذکر کریں گے اور آخر میں ولا موالات کو بھائی سورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی کہتے ہیں ادا آ تقر رجولو مملو اچھا بھائی ذرا تھوڑی سی تمہید لکھ لیں بھائی تاکہ مسئلہ خوب واضح ہو جائے سمجھ میں آ جائے آپ کو بھائی چند چیزیں لکھ دیجئے بھائی جلدی جلدی لکھئے بھائی ترکہ کیسے تقسیم ہوتا ہے آج آپ کو بتلاتا ہوں بھائی مختصرا مختصرا بھائی میرات ملنی ہے یعنی موتق کو ولا ملنی ہے کس ترتیب سے ملے گی کیسے ملے گی ذرا لکھ دیجئے بھائی یاد رکھیے میت کے ترکہ سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں جب کوئی شخص مر جائے جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے ترکہ سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں نمبر ایک کفن دفن نمبر ایک کفن دفن نمبر دو دون بھائی دویون دویون نمبر تین وسیت وسیت وسیت نمبر چار وارثین نمبر چار وارثین وہ براسا بھائی تو میت کے ترکے سے بھائی لکھ لیا بھائی میت کے ترکے سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں <تصفح> جب کوئی شخص مر جائے جو مال اس نے چھوڑا ہے یہ ترکہ ہے اس ترکے سے چار حقوق متعلق ہیں سب سے پہلے اس میں سے کیا کریں گے اس شخص کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے وہی اس میں خرچ کریں گے پھر اس کے بعد کفن دفن کے بعد آپ جو مال بچا اس میں سے اس کے قرضے اور دیون ادا کیے جائیں گے قرضے مقدم ہے چاہے سارا مال قرضوں میں ختم کیوں نہ ہو جائے پہلے کیا ادا کیے جائیں گے قرضے ادا کیے جائیں گے چنانچہ قرضے ادا کر دیے مال پھر بھی بچا ہوا ہے اب جتنا مال بچا تیسرے نمبر پر پھر کیا ہے وسیعت اب جتنا مال بچ گیا اس کے تیسرے حصے میں کیا نافذ کر دی جائے گی مثلا مرنے والے نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد سارا میرا مال زید کو دے دینا بھائی لیکن سارا نہیں دیں گے والا نہ کیونکہ وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ کیا ہو چکا متعلق ہو چکا تو وسیعت زیادہ سے زیادہ کتنے میں نافذ ہوتی ہے تیسرے حصے میں تو اس شخص نے مثلا پندرہ لاکھ چھوڑے ہیں بھائی کفن دفن بھی کر لیا قرضے بھی ادا کر دیے اب پندرہ لاکھ کا مال باقی بچا ہے تو اور اس نے وسیعت کیا کی تھی میرا سارا مال کس کو دے دینا لیکن سارا نہیں دیں گے وسیعت کتنے میں نافذ ہوتی ہے تیسرے حصے میں لہذا پندرہ لاکھ کا تیسرا حصہ کتنا ہوا پانچ لاکھ پانچ لاکھ زید کو دے دیں گے یہ وسیع تیسرے حصے میں نافذ ہوئی باقی دس لاکھ وارثوں کا ہے تو چوتھے نمبر پر کون آ وارث جو مال باقی بچا وہ دس لاکھ ہے وہ سارا کس میں تقسیم ہوگا وارثوں میں تقسیم ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آ اب وارثوں کی ترتیب کس طرح ذرا وہ لکھ لیجیے بھائی ترتیب ورثا ترتیب ورثا نمبر ایک زویل فروز زویل فروز زال کے ساتھ ہے زال کے ساتھ اور آخر میں زواد آ رہا ہے فروز جیسے فرض لکھتے ہیں اس طرح ہے بھائی لکھ لیا بھائی نمبر ایک زویل فروز نمبر دو آشابات نسبیہ نمبر دو آشابات نسبیہ نمبر تین آسا سببی نمبر تین آسا سببی لکھ لیا بھائی نمبر چار آسا سببی کے آشاباد آسا سببی کے آشاباد اولن نصبی سانین سببی یہ وہی چار نمبر سارا چل رہا ہے بھائی کیا لکھا چار نمبر آصب سببی کے آساباد اول اولن نصبی سانین سببی اولن نصبی سانین سببی نمبر پانچ نصبی زبیل فروز نصبی زبیل فروس پر نصبی نمبر پانچ بھائی نصبی زبیل فروس پر ان کے حصوں کے بقدر رد نصبی زبیل فروس پر ان کے حصوں کے بقدر رد لکھ لیا نمبر چھ زویل ارحام نمبر چھ زویل ارحام نمبر سات مولا الموالات نمبر سات مولا الموالات مولا الموالات مولا لکھ کر پھر آگے الموالات لکھیں مولا الموالات نمبر آٹھ مقر لہو مقر قاف دو نقطوں والا ہے مولانا راہ پر شد آئے گا مقر لہو بن نصب مقر لہو بن نصب عل مقر لہو بن نصب عل نمبر نو موسا لہو سواد کے ساتھ ہے جس کے لیے وسیعت کی جائے موسا لہو یا اور اوپر کھڑی زبر مالانہ موسا لہو بجمی المال موسا لہو بجمی المال اور نمبر دس ہے بیت المال اور نمبر دس ہے بیت المال سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی یہ دفنا یہ ترتیب ہے مولانا اچھا آگے لکھئے مولانا آپ آساب سببی وہ مولا آتاقا ہے آساب سببی آصب سببی وہ مولا آتاقا ہے وہی مولا آتاقابئی یعنی وہ معتق ہے عصبہ سببی کون ہے آسان لفظوں میں کیا لکھ لو ہے کہ موتق کو کہتے ہیں اور عصبہ نصبی وہ ہے اور آصابۂ نصبی وہ ہے جو میت کے ساتھ نصب کا رشتہ رکھتا ہو جو میت کے ساتھ نصبی رشتہ رکھتا ہو اور نصب کا اعتبار باپ کی جانب سے ہوا کرتا ہے اور نصب کا اعتبار باپ کی جانب سے ہوا کرتا ہے اچھا آگے لکھئے زبیل ارحام بھائی زویل ارحام کیسے کہتے ہیں زبیل ارحام بھائی لکھیے ذویل فروز اور آشاباد کے علاوہ ذویل فروز اور آشاباد کے علاوہ باقی رشتہ دار زویل ارحان کہلاتے ہیں ذویل فروز اور آشاباد کے علاوہ باقی رشتے دار آشاباد باقی رشتے دار زویل ارحان کہلاتے ہیں جیسے نواسا نواسی پھوپی خالہ مامو وغیرہ پھوپی خالہ مامو وغیرہ بھائی لکھ لیا بھائی سب نے لکھ لیا بس بھائی اب ان کو سمجھ لو پھر याद یاد رکھیے की کی ترتیب کچھ اس طرح ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کفن دفن کو بندوبست کیا پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے قرضے ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو سلو مال میں کیا نافذ کر دیتے ہیں وسیعت نافذ کر دی جاتی ہے پھر اس کے بعد کو مال ملتا ہے اب کو اس ترتیب سے مال ملے گا مالانا پہلے نمبر پر کون ہیں ہے فروغ فروض جمع ہے فرض کی فرض کا مانا ہے حصہ تو زویل فروش کا مانا ہے حصوں والے زویل فروش کا کیا مانا ہے بھائی زو مال کا کیا مانا ہوتا ہے مال والا تو یہاں بھی حصوں والے زویل فروش کا کیا مانا حصوں والے بھائی یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ دار ایسے ہیں جن کا شریعت نے باقاعدہ حصہ مقرر کر دیا کسی کے بارے میں شریعت کہتی ہے اس کو مال کا تیسرا حصہ دے دینا بارشوں میں سے پورے مال کا تیسرا حصہ دے دینا کسی کے بارے میں آتا ہے اس کو چوتھا حصہ دے دینا کسی کے بارے میں آتا ہے اس کو چھٹا حصہ پورے مال کا دے دینا یہ زبیل فروض کہلاتے ہیں جن جن کے حصے شریعت نے باقاعدہ مقرر کر دیے وہ کیا کہلاتے ہیں زویل فروض تو سب سے پہلے مال کین میں تقسیم کریں گے وارثوں کے اندر زویل فروض سب سے پہلے کیا کریں گے مثلا دس لاکھ بچ گیا اب اس دس لاکھ میں سے کیا کریں گے جی زویل فروض میں تقسیم کریں گے زویل فروض میں تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے اگر مال بچ جاتا ہے پھر دوسرے نمبر پر کون ہیں ہے نسبیہ یعنی وہ آساب یاد رکھیے میں نے آپ کو بتلایا تھا آسبا کس رشتے دار کو کہتے ہیں کہ میت اور اس رشتے دار کے درمیان جو رشتہ ہے تعلق ہے جو نسبت ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو مثلا مولانا والد ہے والد کیا ہے ایک وہ عصبہ ہے مولانا براہ راست انسان اس کی اولاد ہے درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں بھائی ہے سگا بھائی مالانا اب بھائی کے ساتھ رشتہ دیکھا جائے تو بہ اتبار ماں کے بھی بنتا ہے بہت بار باپ کے بھی بنتا ہے لیکن باپ اصل ہے تو اس کا اعتبار کریں گے یہاں ماں کا اعتبار نہیں یوں سمجھیں گے اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں تو بھائی بھی آساب ہے سمجھ میں آئی بات بھائی اسی طرح چچا ہے مالانا اب چچا کسے کہتے ہیں والد کا بھائی اور والد کے آگے تعلق کس سے دادا سے اور دادا کا تعلق کس سے چچا سے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ آیا نہیں تو یہ آسا بات ہے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ درمیان میں عورت کا واسطہ نہ یا ماننا مسن سگی بہن ہے تو جیسے بھائی اور دو بھائیوں میں واسطہ کس کا تھا باپ کا بھائی اور بہن میں بھی واسطہ کس کا آیا باپ کا تو یہ بھی آتا بات میں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو چاہے مزکر ہو چاہے مونس ہو لیکن درمیان میں واسطہ عورت کا نہ آتا ہو یہ رشتے دار کیا کہلاتے ہیں آصابۂ نصبی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آصبۂ نسبی ہیں بھائی یاد رکھو زبیل فروس کو جب مال تقسیم ہو گیا پھر مال کچھ بچ گیا اب اس مال کو اگر یہ آسبات نصبی یا ہوئے تو یہ سارے کیا ہے آسبۂ نصبی مسارے مال کو لے جاتے ہیں جتنا مال باقی بچا ہوتا ہے کون لے جاتے ہیں آصبۂ نسبی لے جاتے ہیں سورج سمجھ میں آ اسی طرح میت کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہیں اچھا اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون ہے عصبہ سببی عصبہ سببی کس کو کہتے ہیں بھائی معتق کو کہتے ہیں جس نے آزاد کیا تھا اگر بھائی میت مرنے والے کا کوئی زبیل ف... اصبۂ نصبی نہیں بھائی کوئی آصب بے... بھائی اگر عصبہ نصبی ہوتا تو سارا مال کون لے جاتے حسبۂ نسبی لے جاتے لیکن فرض کرو اس کا کوئی حصبۂ نصبی ہے ہی نہیں تو آپ تیسرے نمبر हम ہم چلے جائیں گے کس کو مال دیں باقی وہ کون नंबर گئے تیسرے نمبر پر है سببی کون ہے موتق آزاد کرنے والا جس نے اس شخص کو آزاد، فرض کرو یا جو مرنے والا تھا پہلے وہ لام تھا اس کو کس نے کیا کر دیا آزاد کر دیا تو وہ جو اس کو آزاد کرنے والا ہے وہ اس کا آساب سببی ہے آصاب تو ہے بلکہ کون سا ہے سببی رشتہ ہے کہ وہ سبب بنا ہے اس شخص کی آزادی کا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہ یہ ولا ہے ہمارا نام یہ تیسرے نمبر پر جو آیا یہ آصبۂ سببی یہ سارے میراث کو لے جائے گا اور یہ میراث اس کو ملے یہ کیا کہلاتی ہے ولا کہلاتی ہے سورج سمجھ میں آ چوتھے نمبر پر کون ہے بھائی آصبۂ سببی کے آساباد اولا نسبی سان سببی بھئی اگر سب سببی کا بھی انتقال ہو چکا ہے جس شخص نے اسے آزاد کیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا آپ اس, اس کے بعد کو مال دیں گے بھائی زید نے کیا کیا تھا عمر کو آزاد کیا تھا اور تو اب عمر کے مرنے کے بعد بھائی اس کے زبی الفروز کو مال دیں گے زبیل فروز نہیں تھے کوئی بھی زندہ نہیں ہے پھر کس کو دیں گے اسبات نسبیا کو دیں گے اسبات نسبیا میں سے بھی آمر کا کوئی نہیں تھا تو پھر کس کو دے دیں گے سببی کون تھا آمر کے لیے زید اسما زید کو دیں گے لیکن زید بھی مر چکا ہے اب اس زید کے اگر اسبات زندہ ہیں تو ان کو دے دیا جائے گا زید کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور کون سے رشتہ دار نصبی کون سے رشتہ دار نصبی یعنی کہ زید اور ان کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہ ہو ان رشتہ داروں کو دیں گے اگر وہ بھی نہ ہوئے زید کے عصبہ نصبی معتق کے عصبہ نصبی نہ ہوئے تو پھر معتق کے عصبہ سببی کو دے دیں گے معتق بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی پہلے کسی نے کیا کیا ہو اس وقت تو یہ معتق ہے لیکن پہلے یہ کیا تھا معتق تھا اس کو بھی کس نے کہہ کیا, کیا تھا تو اگر اس کے عصبہ سببی ہے تو پھر ان کو دے دیا جائے گا سورت سمجھ میں ترتیب بھائی اور یاد رکھنا یہ عصبہ سببی کے جو عصبات کو ہم دے رہے ہیں جو چوتھے نمبر پر آیا عصبہ سببی نہیں ہے تو کس کو دیں گے اصبۂ سببی کے عصبات کو ان میں پہلے کس کو دیں گے اول نصبی کو سانیہ اس میں یاد رکھو صرف مذکر کو دیں گے جو مرد ہوں گے جو عورتیں ہوں گی مونس ان کو نہیں دیں گے جو جو عورتیں ہیں بھائی جو بھی مونس ہے اس کو نہیں ملے گا صرف کن کو ملے گا مذکر جو مرد ہیں ان کو ملے گا سمجھ میں ہے تو یہ جو چوتھے نمبر پر آئے ہیں نا اسب سببی کے اسبابات اول نسبی سانین سببی یہ صرف مرد حضرات کو ملے گا اس میں سے عورتوں کو حصہ نہیں باقیوں میں تو عورتیں بھی آ سکتی ہیں پانچویں نمبر پر کون ہے نسبی زبیل فروش پر ان کے حصوں کے بقدر رد بھائی بھائی مال پھر بھی کچھ بچ گیا کیا ہوا یا ان درمیان والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا زبیل فروغ کو ہم نے دیا آگے آسبات نصبیہ میں سے میت کا کوئی زندہ ہی نہیں اصب سببی اس کا کوئی ہے ہی نہیں اصب سببی جب نہیں تو اصب سببی کے اسبات بھی نہ ہوئے پھر اس کے بعد کس کو دیں گے نصبی زبیل فوروز یاد رکھیے جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ نسبی رشتہ ہے کچھ کے ساتھ نصبی رشتہ نہیں مثلاً باپ کا حصہ شریعت نے مقرر کیا لیکن باپ کے ساتھ کون سا رشتہ ہے نسبی رشتہ ہے میاں بیوی بی کا بھی حصہ مقرر ہے خامند کا انتقال ہو جائے تو بیوی بی کو اتنا حصہ ملے گا بیوی بی کا انتقال ہو جائے تو خامن کو یہ بھی ایک یہ بھی زبیل فروض ہے یہ بھی زبیل فروض ہیں لیکن کیا ان میں نصب والا رشتہ ہے ان میں نصب والا رشتہ نہیں تو آپ کچھ مال بچ گیا تو پھر زبیل فروض پر لوٹا دیں گے کیا لکھا نسبی زبیل فروض پر ان کے ان کے حصوں کے بقدر رات یعنی جتنا جتنا حصہ شریعت نے بیان کیا اسی کے بقدر پھر اس میں مال کو کیا کر دیں گے تقسیم لیکن ہر فروز کو یہ حصہ نہیں ملے گا بلکہ کن کو ملے گا جن میں نسبی تعلق ہو کیونکہ زبیل فروز کتنی قسم پر ہوئے دو, دو،, دو کچھ کے ساتھ نسبی رشتہ ہے کچھ ہیں جن کے ساتھ نسبی رشتہ جیسے میاں بیوی بھی زبیل فروز میں سے ہیں لیکن ان کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں ہوتا ان دونوں کے درمیان تو لہذا صرف نصبی زبیل فروز پر لوٹائیں گے مال کچھ بچ گیا ہے اب پھر زبیل فروز میں تقسیم کر دو ان کے حصوں کے بقدر صورت سمجھ میں آ گئی اگر زبیل فروز میں سے کوئی تھا ہی نہیں یا مال بچ گیا تو اب زویل الارحام کو دے دیں گے کس کو دے دیں گے زبیل زبی الارحام کو دے دیں گے زبیل الارحام کون ہے بھائی میں نے کیا لکھوایا تھا زویل قروض اور آسابات نصبیہ کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سارے کیا ہیں زویل ارشام ہیں ان کو دے دیں گے اگر زویل ارشام بھی نہیں ہیں پھر کس کو دیں گے مولا الموالات جس کے ساتھ انسان نے کیا کیا تھا موالات کیا ہو بھائی سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کہ نہیں بھائی ساتویں نمبر پر کس کو پھر دے دیں گے مولا موالات کو آٹھے نمبر پر ہے مقر، اگر مولا بھی کوئی نہیں ہے مولانا مقر کہتے اقرار کرنے والا مقر مقررہ جس کا کے لیے اقرار کیا گیا دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے فلا میرا بیٹا ہے اس بچے کے نصب کا پتہ نہیں تھا اس نے کیا کر لیا اس کے لیے اقرار کر لیا تو بچے کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا اب اس کا بیٹا شمار ہوگا اور مرنے کے بعد وہ پورے بیٹے کی وراثت پائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ لیکن یہ نصب اس نے اقرار اس نے اپنے لیے کیا ہے اپنے اوپر نصب لایا ہے یا کسی اور کے لیے کیا تھا اپنے اوپر ایک بچے کے نصب کو لے آیا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ مقر لہو ہوا لیکن اس نے اپنے لیے اپنے لیے اس کا اقرار کیا کسی اور کے لیے نہیں کبھی انسان کسی اور کھیت پر بھی اقرار کر لیتا ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے یہ شخص میرا بھائی ہے جب اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے سدا بھائی ہے معلوم ہوا یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ میرے باپ کی اولاد ہے تو اس شخص کے نصب کو کس پر ڈالنا چاہتا ہے اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے تو جس کے لیے اقرار کر رہا ہے وہ ہوا مکر لہو تو یہ مکر لہو ہوا لیکن اس کا کے لیے نصب اپنے اوپر ڈال رہا ہے یا اپنے علاوہ پر ڈال رہا ہے اپنے علاوہ پر ڈال رہا ہے سورج سمجھ میں آ تو یہ مکر لہو بن نصب عالل غیر ہوا بھائی نمبر نو ہے موسا لہو بجمی علمال اگر ایسا بھی کوئی شخص نہ ہو مکر لہو کوئی نہیں ہے تو پھر موسالوبی جمی علم وسیعت کی تھی جس کے لیے سارے مال کی جس شخص کے لیے سارے مال کی وسیعت کی تھی اب اس کو سارا مال دے دیں پہلے تو صرف ثلث میں وسیعت نافذ کی تھی تیسرا حصہ دیا تھا باقی دو حصے ہم نے روک لیے تھے پھر باقی ساروں پر نظر ڈالی کوئی بھی نہیں ہے بھائی کسی قسم کا رشتہ دار وغیرہ مولا المعالات نہیں ہے آس سبب ہی نہیں ہے آس بائے نسبی نہیں ہے بات رویل ارخام میں سے بھی کوئی نہیں ہوتے ہوتے کتنے نمبر پر ہم آ گئے نوے نمبر پر آ گئے. اب نو نمبر پر دیکھا تو کس کا نمبر آیا شخص کے لئے سارے مال کی وصیت کی تھی تو اب اسی کو سارا بقیہ مال بھی سارا اس کو دے دیں گے سورج سمجھ میں آ گئے. اب ایسا بھی کوئی آدمی نہیں ہے تو پھر بیت المال میں اس کا سارا مال جمع کروا دیا جائے گا اور مسلمانوں کے فلاحی کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے ترتیب سمجھ میں آئی وراسا تھا کہ بھائی یہ ترتیب میں نے سمجھائی کیونکہ آگے مسائل سے اس کا گہرا تعلق ہے بھائی یہ ذہن میں ہوگی تو اشکال نہیں پیدا ہوگا بھائی تو دیکھا آپ نے مسئلہ اس میں پڑھ لیا کہ معتق معتق کی میراث کا مستحق ہوتا ہے معتق آزاد کرنے والا کس کی میراث کا مستحق ہے معتق یعنی جس کو اس نے آزاد کیا اور اس میراث کو کیا کہتے ہیں ولا کہتے ہیں تو دیکھیے میں نے زید کو زید میرا غلام تھا مثلا میں نے اس کو آزاد کر دیا آزادی کے کچھ سال بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ابھی میں زندہ ہوں تو میں اس کا وارث بن گیا کیا بن گیا تو کیا کریں گے آپ سارا مال اٹھا کر اس کا مجھے دے دیں گے آپ مجھے بتائیے مجھے ولا ملے گی یا نہیں اس کی مجھے ملے گی میں موتق ہوں تو کیا اس کے مرتے سارا مال اٹھا کر مجھے دے دیں گے نہیں ترتیب سے چلنا سب سے پہلے کس پر خرچ کر لو دفن دفن پر خرچ کر لو پھر اس کے بعد کیا کر لو اس کے اوپر سے قرضے ہیں وہ ادا کر دو پھر اگر اس نے وسیعت کیا کیا کرو سلو سے مال ساری وسیعت نافذ کر دو پھر اس کے بعد وارثوں میں آؤ سب سے پہلے کن کو دے دو اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی زویل فروز ہیں جن کے حصے قرآن شریعت میں مقرر کیے ہیں تو ان کے ان کے حصوں کے بقدر دے دو جو مال باقی بچے اگر اس کے اصبۂ نصبی بھی ہیں یعنی اس کی اولاد بھی ہے تو سارا مال کون لے جائے گی اولاد لے جائے گی مولانا سورج سمجھ میں آگئے لیکن اگر نہ کوئی زبی الفروز ہے نہ آسبائے نہ, آسابائے, نہ ہے تو تیسرے نمبر پر کون ہے سببی تو اب تیسرے نمبر پر پھر سارا مال اب مجھے مل جائے گا کیونکہ میں کیا تھا سببی تھا موتق تھا تو یہ نہیں کہ فوراً ہی اٹھا کر سارا مال موتق کو دے دیا جاتا ہے ترتیب سے چلیں گے بھائی جب اس کی باری آئی اور مال بچا ہوا ہے ابھی تو اب اس کو دے دیں گے اگر اس سے پہلے ہی زبیل الفروض اور عصبہ نصبی موجود ہیں تو سارا مال وہ لے جائیں گے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا سورج سمجھ میں آ گئی یہ ترتیب ہوا کرتی ہے بھائی کہتے ہیں کتاب الولا عیدا آ تقرر کہ جب آزاد کر دے کوئی شخص اپنے مملوک کو فولا اہو لہو تو اس مملو کی ولا اس معطف کے لیے ہوا کرتی ہے وہ قزا لکل اسی طرح وہ عورت ہے جو آزاد کرے عورت اگر اپنے غلام کو آزاد کرتی ہے تو وہ عورت ولا کی مستحق ہے اس غلام کے مرنے کے بعد ولا کس کو ملے گی عورت کو لیکن وہی ترتیب سے مرانا پس اگر شرط لگا دی کہ انہوں سا کہ وہ غلام کیا ہوگا صاحبہ ہوگا صاحبہ یہ کہ اس شرط پر آزاد کرتا ہے کہ ولا اسے نہیں ملے گی ولا اسے آقا نے کسی کو آزاد کیا بھائی اور کیا کہا غلام نے کیا شرط لگائی مجھے آزاد کر دیں لیکن شرط یہ ہے آپ میری والا کے مستحق نہیں ہوں گے آقا نے کہا بھائی مجھے شرط قبول ہے تو آزاد ہے یاد رکھئے شرط باطل ہے شرط درست نہیں اس لیے کہ شریعت نے ولا کس کے لیے مقرر کر دی ہے موسیق کے لیے تو کوئی شخص اپنے ذاتی فیصلے کے ذریعے اس کو بدل نہیں سکتا بھائی تو کہتے ہیں فین اگر یہ شرط لگا دی کہ وہ غلام صاحبہ ہوگا یعنی ولا موتق کو نہیں ملے گی یہ شرط لگا دی فر شرطل تو شرط باطل ہے ولولا اور ولا اس شخص کے لیے ہوگی جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہ عیدا دل مکاتب ہاں جب ادا کر دے مکاتب بھائی بدلے کتابت کو ہاں تو مکاتب کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وہ ولا اہ اور اس کی ولا کس کے لیے ہے اس کے مولا کے لیے ہے وہ انتا باد موطل مولا فولا اولی ورثل اور اگر وہ آزاد ہوا آقا کے مرنے کے بعد تو اس کی ولا جو ہے آقا کے ورثہ کے, کے, کے, کے, کے, کے, کے لیے کے کے کے ہوگی کے یعنی بدل کتابت اس نے مرنے کے بعد جا کر کہیں پورا کیا تو اب ولا اس کے وارثوں کے لیے ہوگی وہ ادا ماتل مولا اور جب آقا مر جائے آتاقا مدبرو ہوا تو اولادی تو آزاد ہو جائیں گے اس کے متبر بھی وہ اما ہاتو اولادی ہی اماحاد جمع ہے ام کی اور اولاد جمع ہے ولد کی تو اس کی جتنی امد ہیں ساری کیا ہو جائیں گی اس کے سارے مراطق مدبر اس کے سارے مقدم مدبر بھی آزاد ہو جائیں گے وہ اما ہاتو ہی اور اس کی ساری امد بھی آزاد ہو جائیں گی ولا ام او اور ان سب کی ولا آقا کے لیے ہوگی کس کے لیے ہوگی آقا کے لیے سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی آخا کے لیے بھائی بھائی صاحب قدوری نے تو فرمایا آقا مر جائے سورت بناؤ اس کی بھائی انہوں نے کیا کہا آخا بھائی متبر کب آزاد ہوتا ہے آقا کے مرنے کے بعد امیں ولد کب آزاد ہوتی ہے آقا کے مرنے کے بعد تو انہوں نے تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو ان کی ولا آقا کے لیے کیسے ہوگی آقا تو پہلے مر چکا یہ تو آزادی کب ہوئے آقا کے مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد اب کیا ہوا آقا ان کا موطق ہے چونکہ تو لہذا اب ان کو بعد میں جب یہ کما لیں گی اور ان کا انتقال ہوتا ہے ان کے پاس مال جمع ہے تو وہ آقا بلا کس کو ملے گی بھائی آخا کا تو پہلے انتقال ہو چکا ہے کہتے ہیں بھائی اس کی بھی صورت بن جاتی ہے کیسے مثلا ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا یا اپنی ایک باندھی کو اپنی امیں غلط بنا دیا بعد میں اس شخص کا کیا ہو گیا نہیں انتقال نہ گئیں پھر یہ شخص الزب اللہ یہ شخص مرتد ہو گیا یہ مالک کون ہوا کیا ہو گیا مرتد اور مرتد کے لیے آپ جانتے ہیں تین دن اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے کہ دوبارہ اسلام لے نہیں تو کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بھاگ گیا دار چلا گیا کفار کے وطن بھاگ گیا جب کفار کے وطن بھاگ گیا تو پھر قاضی کے پاس چلے گئے لوگ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شخص کہاں جا چکا ہے دارالحرب جا چکا ہے بس جیسے قاضی فیصلہ کرے گا مولانا تو یوں سمجھا گا گویا کہ وہ شخص مر گیا ہر چلے جانے کا حکم جب اس پر لگا دے گا قاضی تو یہ کس حکم میں گویا کہ وہ شخص کیا ہو چکا مر چکا جب مر جائے اور جب وہ شخص مرتا تھا اس کے مدبر بھی آزاد ہوتے تھے اور اس کے امر ورد بھی لہٰذا اس کے سارے مدبر اتر آزاد ہو جائیں گے اس کی ساری امر غلط کیا ہو جائیں گی آزاد, آزاد پھر یہ شخص بعد مسلمان ہو کر پھر کلمہ پڑھ کر آ گیا اب مالانا مدبر آزاد ہو چکے امہات الاولاد جتنی اس کی امر ولد تھی وہ ساری کیا ہو چکی آزاد ہو چکی ہیں اب یہ شخص اسلامی مملکت میں رہ رہا ہے اب اس کے کسی مدبر کا انتقال ہوتا ہے کسی امد کا انتقال ہوتا ہے جو آزاد ہو چکے تھے تو اس کی ولا کا یہ مستحق ہے سورت بن گئی ہے نہیں بن گئی وہ ممکار آپ نے حدیث پڑھی بھائی من محرم فہو شور ر جو شخص اپنے قریبی محرم رشتے دار کا مالک بن جائے وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جایا کرتا ہے تو کسی نے اپنے بیٹے کو خریدا یا اپنے والد کو خریدا مثلا وہ غلام تھے کوئی صورت بنا لو بھائی کفار نے قید کر دیا تھا جنگ ہوئی تھی کفار قید کر کے لے گئے تھے اور پھر غلام بنا کر بیچ دیا اور بکتے بکتے یہاں تک آیا اور پھر اس شخص نے کیا کہ کی اپنے والد کو اپنے بیٹے کو خریدیا اور خریدتے ہی غلام فوراً کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے کیونکہ قریبی رشتہ دار بھی اور محرم بھی آزاد ہو گئے تو یہ شخص ان کی آزادی کا چونکہ سبب بنا ہے لہذا یہ اس کے لیے, اس کے لیے ان کی ولا ہوگی کیا ہوگی ولا ہوگی تو یہ ان کا آسا نصبی بھی ہوا اور آسا بھائے سببی بھی بن گیا دونوں طریقوں سے یہ وراثت کو لے جائے گا اب ولن آسا نصبی کی صورت میں ورنہ پھر آس یا اور صورت بنا لیں جسے. اچھا بھائی تو کہتے ہیں وہ ممل قمین محرم اور جو مالک ہوا قریبی محرم رشتہ دار کا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا ولا اہ لہو اور اس کی ولا اس کے لیے ہوگی وہ ادا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی کے غلام نے دوسرے آدمی کی باندی سے نکاح کر لیا آکا کی اجازت سے کیا, کیا؟ ایک غلام ایک آدمی کا غلام ہے زید کا اور باندی ہے عمر کی اس زید کے غلام نے امر کی باندی سے نکاح کر لیا اچھا پھر اس کے بعد یہ باندی حامیلہ ہوئی اور اسی حالت حمل کے اندر باندی کی آکا نے باندی کو آزاد کر دیا کیا کر دیا باندی کو آزاد کر دیا تو جب باندی آزاد ہوئی تو ساتھ ہی اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی کیا ہو گیا آزاد لہذا اس بچے کی آزادی کا سبب کون بنا باندی کا آخا کون بنا لہذا اس باندی کی والا کا مستحق بھی کون آخا اس کا اور اس باندھی کے بچے کی والا کا مستحق بھی کون باندی کا آقا ہے کیونکہ اس نے آزاد کیا ہے سمجھ میں آپ دور جلنگ جب نکاح کر لیا کسی آدمی کے غلام نے امت الخری دوسرے آدمی کی باندی سے مول المت المتا بس آزاد کر دیا کس نے آزاد کیا مول المتی باندھی کے آخا نے کس کو آزاد کیا الماتا باندی کو باندی کے آخا نے کس کو آزاد کیا باندھی کو یہ حامل بندی حاملہ تھی غلام سے تو یہ بندی کیا ہو جائے گی حاملہ تھی آخا نے آزاد کیا ہے آ جائے گی آزاد ہو جائے گی وہ آتا اور اس بندی کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا وہ ولا ام لی اور اس حمل کی ولا ماں کے آقا کے لیے ہوگی کیونکہ اس نے اس کو آزاد کیا ہے لا ينتقل عنه ابدا اور اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہو کوئی اور اس کی ولا کا مستحق نہیں ہوگا ہمیشہ اس کی ولا کا مستحق کون رہے گی کون رہے گا اس کی ماں کا مولا یعنی وہ آقا جو تھا اس کا لِمَوْلَ الْأُمْ سورت مص... سورت و... وہی ہے باندی نے, نے چھ ماہ کی مدت کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اور آپ جانتے ہیں حمل کی اکثر ا... ا... اقل مدت کتنی ہے چھ ماہ ہے چھ ماہ ہے تو اب اور اس باندی کا نکاح کس سے ہوا تھا ایک غلام سے ہوا ہے تو اس غلام سے اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے غلام سے اس باندی نے ایک بچے کو اور کتنے عرصے کے بعد کیا ہے آزادی کے چھ ماہ یا چھ ماہ سے بھی زیادہ معلوم ہوا بوق سے آزادی یہ حمل نہیں تھا معلوم ہوا بوق سے آزادی یہ حمل نہیں تھا تو لہذا اب اس بچے کی ولا کس کو ملے گی کہتے ہیں بھائی اس کا باپ ابھی بھی غلام ہے اور غلامی مانع ہے لہذا وہ اس کی ولا اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا لہٰذا اس کی ولا کس کو ملے گی اس کی ماں کے مولا کو جس نے اس کو آزاد کیا تھا اب بھی ولا کس کو ملے گی سمجھ میں آیا بھائی اس لیے کہ باپ کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی اس لیے کیونکہ اس کا باپ تو ابھی بھی کیا ہے غلام ہے اگرچہ ماں آزاد ہو چکی ہے بھائی لیکن پھر اس کے باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا کیا, کیا کیا گیا اس کے باپ کو بھی کہتے ہیں پہلے اس کی والا کے حقدار کون تھے موالی ام اب مولانا موالی مولا ام حقدار نہیں ہوگا بلکہ باپ کو جب آزادی مل گئی تو پہلے تو مانیا موجود تھا باپ کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی اب مانیا دور ہو گیا اب باپ اس بچے کی ولا کو کھینچ لے گا اپنی طرف کس کی طرف کھینچ لے گا اپنی طرف کھینچ لے گا اور اب اس بچے کی ولا کے حقدار مولے ام نہیں ہوگا ماں کا مولا نہیں بلکہ مولے اب ہوگا پہلے بچے کی ولا کا حقدار کون تھا مولا ام تھا جو سمجھ میں آیا بھائی؟ باندی کا جو موتق تھا وہ حقدار تھا لیکن جب باپ آزاد ہوا اس نے اس ولا کو کیا کیا اپنی جانب کھینچ لیا اور اب اس بچے کی ولا کا حقدار کون اس کے باپ کے جو موتق ہے وہ ولا کا حقدار ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں فین بعد من اگر جنم دیا با باندھی نے اپنی آزادی کے بعد سر امن سطورین چھ ماہ سے زائد کے بعد جنم دیا باندھی نے کس کو جنم دیا والا ایک بچے کو تو اس بچے کی ولا اس کے لیے ہوگی مولا اے ام کے لیے یعنی اس کی ماں کا جو مولا جس نے اس کو آزاد کیا تھا فہ ات قل فہ اوتی قل اب او بس اگر باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا جرا والا جر وا ابنی ہی تو یہ کھینچ لے گا اپنے بیٹے کی ولا کو ون تلا ان مول الا مول ابھی اور منتقل ہو جائے گی مول ام سے کس کی طرف مولا اب کی طرف تو پہلے ولا کا حقدار کون مولا ام پھر اس کے بعد باپ جب آزاد کر دیا گیا تو پھر مولا اب کی طرف اس نے کھینچ لیا بھائی ولا کو بھائی وقال ابو يوسف ولاؤ اولادها لأن النسب الى اچھا بھائی سورت مسئلہ دیکھو بھائی صورت مسئلہ یہ ایک آجمی تھا غیر عرب تھا موالات کر لیا اب اس کے بعد اس نے عرب کی آزاد کردہ عورت کے ساتھ کیا کر دیا؟ بھائی کسی عرب نے ایک عورت کو ایک باندی کو آزاد کیا تو یہ مؤط العرب ہوئی جس کو کس نے آزاد کیا ہے کسی <تصفح> عربی نے آزاد کیا ہے اس مؤطقت العرب کے ساتھ اس آجمی نے نکاح کر لیا جس نے کسی کے ساتھ کیا کر رکھا ہے موالات کر رکھا ہے اچھا پھر اس سے عورت یہ جو معطقۃ العرب تھی اس سے اس آجمی کی اولاد پیدا ہوئی تو اس کی اولاد کی ولا کس کو ملے گی کیا موالی ام کو ملے گی یا موالی اک کو موالی ام کون ہیں مولا ہتاقا ہے جس نے کیا کیا تھا اس کی ماں کو آزاد کیا تھا اور موالی اب کون ہیں جس کے ساتھ اس کے والد نے کیا کیا ہے حقد آزاد نہیں کیا وہ شخص پہلے سے آزاد ہے کسی کے ساتھ کیا کر لیا تھا حقد موالات کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا کوئی جنایت کی تو تم میری طرح سے دیت ادا کرنا اور اگر جب میں مر جاؤں گا تو میری ساری وراثت کے تم حقدار ہو گے تم میری ولا لے جانا صورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو اب باپ کے جو موالی ہیں وہ موالی موالات ہیں اور ماں کے جو موالی ہیں وہ موالی عطاقہ ہیں تو کون حقدار ہے والا ان بچوں کی تو اس طرف رحیم اللہ فرماتے ہیں ان بچوں کی ولا اس کی موالی ام کو میں دیں گے یعنی موالیے کو انہوں نے ترجیح نے کس کو ترجیح دی ہے تو مول کو انہوں نے ترجیح دی جبکہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی عورت کی جو اولاد ہے ان کی اولا کا حقدار باپ ہے تو وہ کس کی طرف منتقل ہو جائے گی باپ کی طرف یا باپ کے موالے کی طرف صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منتظہ اور جس نے نکاح کر لیا آجمیوں میں سے العربی کس کے ساتھ نکاح کیا مجموع <سؤال> مجموع <سؤال> عرب کی کسی آزا... عربی کی آزاد کردہ باندھی سے سمجھ میں آیا بھائی تو آجمی نے نکاح کیا ہے اور یہ آجمی میں نے بتلایا کیا کر چکا ہے کسی کے ساتھ عقد آخدے... موالات کر چکا ہے تو آپ کس کو نکاح کر لیا عرب کی آزاد کردہ بھائی مسئلہ عجمی میں ذکر کیا کیا ذکر کیا عجمی نے عقد موالات کیا بھائی کیا وجہ ہے عجمی نے موالات کی کیا عرب نہیں کرتے کہتے ہیں بھائی دیکھو عربوں کے اندر عرب اپنے نصب کی بڑی حفاظت کرتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پشتوں تک انہیں عام ہرے کو اپنے نصب یاد ہوتے ہیں سب کو کیا ہے آپ نصب یاد ہوتے ہیں اور جو ماہر ہوتے ہیں ان کو تو سارے سارے قبیلوں کے نصب یاد ہوتے ہیں اپنے قبیلوں کے بھی غیروں کے قبیلوں کے بھی بھائی تو بڑے ماہر نصب انہوں نے اپنے نصب کی بڑی حفاظت کی ہے جب کہ والوں نے اپنے نصب کی اتنی حفاظت نہیں کی بھائی یہاں تو زیادہ سے زیادہ دادا تک کے نام کا پتہ ہوگا اس سے اوپر کے نام کا پتہ نہیں ہوتا سمجھ میں بھائی تو نے اپنے نسب کی, کی دور دور پتہ ہوتا ہے تو ان کے قبیلے اور خاندان ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نہ رشتہ دار ضرور ہوتا ہے آپ ذرا اس فہرست پر پھر نظر دوڑائے مولانا ورثا کی ترتیب ہے بھائی ورثا کی ترتیب کے اندر چھٹے نمبر پر میں نے کیا لکھوایا تھا ارحام بھائی کیا لکھوایا تھا اور ساتویں نمبر پر کیا لکھوایا تھا مول موالات تو حربوں کے اندر زویل ارحام بھائی کوئی نہ کوئی خاندان اور قبیلے والوں میں سے ضرور رشتہ دار ہوتے ہیں زویل ارحام تو مول موالات کا نمبر تو ان کے بعد آتا ہے لہذا وہاں مول موالات کو کیا ہے والا مل ہی نہیں سکتی کیونکہ کوئی نہ کوئی قبیلے اور خاندان کے لوگ ضرور ہوتے ہیں نصب کا جب پتہ ہے خاندان اور قبیلے کا پتہ ہے تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے اور پھر وہ جب وہ چھٹے نمبر پر ہیں تو وہ سارا مال لے جائیں گے اور مولا موالات اس کے بعد آتا ہے اس کی تو باری نہیں آئے گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئے جبکہ عجم کے اندر چونکہ انہوں نے اپنے نصب کی حفاظت نہیں کی اور مولائے موالات کے اندر ضروری تھا کہ نصب کا پتہ نہ ہو ورنہ تو وہ نصب والے کیا ہیں وہ زندہ ہے تو وہ لے جائیں گے سارے یا نصب کا پتہ ہی نہیں ہے یا ان میں سے کوئی زندہ تھوڑا ایک دو کا پتہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے کوئی تو یہاں ضروری تھا کہ کوئی اور رشتے دار زندہ نہ ہو پھر اپنے موالات کے بعد مولائے موالات کو کیا مل جائے گی میراث اور وہ بالا مل جائے گی تو اس لئے عاجم کی مثال بنائی عرب کی مثال نہیں بنائی تو کہتے ہیں وَمَن تَظَوَّجَ مِنَ الْعَاجَمِ بِمُعْتَقَتِ الْعَرَبِ اور جس نے نکاح کر لیا عاجمیوں میں سے کسی شخص نے کس کے ساتھ نکاح کیا بِمُعْتَقَتِ الْعَرَبِ کسی عربی کی آزاد کردہ باندھی تھے فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا تو باندھی نے جنم دیا اس کیلئے اولاد کو فَوَلَا أُوَ تو وہ اس بچے کی اس باندی کے بچے کی بلا لی اس باندی کے موالی کے لیے کے باندھی کے بچوں کی والا جو ہے ان کے اس کے باپ کے ان کے باپ کے لیے ہوگی نسب اس لیے کہ نصب کس کی طرف سے ہوتا ہے باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو دیکھیے ترجیح دے دی کس کو مولا طرفین نے ترجیح دی مولا جانب کس کو مولاقاقہ کو ترجیح دے دی طرفین نے کس کو ترجیح دیتاخا کو اور ماب یوسف رحم اللہ نے کس کو ترجیح دے دی نصب والی جانب کو ترجیح دی اور موالی موالات کو ان پر کیا کر دیا مقدم صورت سمجھ میں آ گئی بھائی بھائی یہ بچے جب مریں گے اس کے تو ان کے نصب شرط یہ ہے باپ پہلے مر چکا ہو ورنہ تو باپ سارا لے جائے گا تھا کیونکہ وہ عصبہ ہے عصبہ نصبی ہے اور جب عصبہ نصبی ہو تو عصبہ سببی کی طرف ہم نہیں, نہیں جاتے جا مول موالات کی طرف ہم نہیں جاتے مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو دیکھو دوبارہ سنو بھائی طرفین نے کس کو ترجیح دے دی مول عطا تو جانب عصف کو انہوں, انہوں نے ترجیح دے دی سمجھ میں آیا اور امام یوسف رحم نے کس جانب کو ترجیح دی نصب والی جانب کو آجمیہ نے اپنے نصب کو کیا کر دیا ہے ضائع کر دیا ہے لہذا ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے لہذا ان بچوں کی ولا کا مستحق کون ہوگا مولا اثاقہ ہوگا یعنی اس باندھی کو آزاد کرنے والا وہ مستحق ہوگا باقی اس والد باپ اگر زندہ ہے پھر تو باپ کے جو موالی ہیں ان کو نہیں ملے گا بچوں کی میراث کون لے جائے گا سارا باپ, باپ, باپ لے جائے گا ہاں باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے آپ ان بچوں کی بلا کا کون مستحق ایک طرف دیکھا جائے تو موالی آتاقا ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو باپ کے مولا ہے موالی باپ کے مولا موالات ہیں باپ کے کیا ہیں مولیا موالات ہیں اب کن کو دیا جائے طرفین کیا فرماتے ہیں مولاقہ باندھی کا جو موثق ہے اس کو دیا جائے اور امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کس کو دیا جائے موالیہ موالات کو دیا جائے جو اس کے باپ کے ہیں تو امام یوسف رحمہ نے جان نصب کو ترجیح دی اور انہوں نے والائے عتاق کو کیا کیا ترجیح دے دی و ولائے العتاقۃ تعسیب اور ولائے عتاقۃ تعسیب مع قرار دینا ہے ولائے عتاقہ کیا ہے بے ولائے عتاقۃ تعسیب کا معنی ہے کسی انسان کو عصبہ قرار دینا تعصیب کا کیا ماناسی بن کسی انسان کو کیا قرار دینا کیا بنا دینا اور احتاخ بھی جو ہے ولاقا ولاقا جو ہے یہ بھی کیا ہے آسبا قرار دینا بھئی وہ کیا بن جاتا ہے موسک کو کیا کہا جاتا ہے سب بھی موسیق کو کیا کہتے ہیں دیکھا آتاقا بن گیا بھئی کے فتحے کے ساتھ ہے بھئی اور جو ہے وہ سبب ہے عصبیت کا ولا اچھا ف کیا صاحب قدوری نے؟ کیا ہے یعنی کیا قرار دے دیا ہے کس چیز کا سبب ہے بن بن گیا کیا جاتا بھائی آسبا تو دو قسم کے تھے ایک آسبی ایک کیا ہے آسب سببی اب آپ بتائیے آساب نصبی ترتیب میں پہلے آئے تھے وارثوں میں یا آساب سببی پہلے آئے تھے دو نمبر پر کون تھا عصبہ نصبی اور تین پر کون ہے عصبہ ہے معلوم ہوا عصبہ سببی پر عصبہ نصبی مقدم کیا ہیں یہی بات بتا رہے ہیں فین کان علی المعتق عصبہ من النسب پس اگر معتق کے کوئی عصبہ ہوئے نسب سے فہو اولا من ہو تو وہ اولا ہیں اس سے یعنی عصبہ سببی سے وہ اولا اولا ہیں یعنی وہ متحق ہیں براست کے فَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ عَسَبَةٌ مِّنَ النَّسْبِ پس اگر اس کا کوئی عصبہ نہ ہوا نصب سے فَمِیرَاسُهُ لِلْمُعْتِقِ تو آج اس میت کی میراس کس کے لئے ہوگی؟ معتق, مُعتق, مُعتق, مُعتق کے لئے ہوگی فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى مَا اگر مولا مر گیا اس کا انتقال ہوا ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ پھر اس کے بعد معتق کا بھی کیا ہوا؟ بھئے دیکھو ب موتک کا انتقال ہو جائے تو اس کی ولا کس کو ملتی ہے موتق کو ولا کس کو ملتی ہے ہاں آسان لفظوں میں موتک جب مر اس کی بال موسک کو ملتی ہے لیکن موسک پہلی مر چکا ہے موسک کا انتقال ہوا اس کے بعد موتک کا انتقال ہو رہا ہے اب کس کو ملے گی وہی ترتیب میں سب سے پہلے کس کو ملے گی فروز کو ملے گی زبیل فروز فرد کرو کوئی نہیں ہے پھر کس کو دیں گے نصبی کو دیں گے فرض کرو وہ بھی کوئی نہیں ہے اب کس کو دیں گے سببی کون تھا معطف تھا اور معاشق تو پہلے ہی مر چکا اب کس کو دیں گے اس معطف کے جو آسابات ہیں پہلے جو نصبی آسبا ہیں ان کو دے دینا اور پھر کس کو دے دینا سب ہے سب اگر اس کے بھی کوئی معتق ہوا تو اس کو دے دینا سورج سمجھ میں آ گئی لیکن ان میں سے صرف پھر کس کو دیں گے مردوں کو دیں گے عورتوں کو نہیں دیں گے یہی یہ بات بتلا رہے ہیں کہتے ہیں مات اگر مولا یعنی معتق مر جائے سم ما تل پھر اس کے بعد کون مرا موتق جس کو آزاد کیا ہے فمیرا سو تو اب اس کی میراس کس کو ملے گی بھی نہیں ہے انتخاب تو اب وہ چوتھے نمبر پر ہے کیا فمیرا سو ڈھول بنیل مولا بناتی ہی تو اس کی میراث کس کے لیے ہوگی مولا کے بیٹوں کے لیے ہوگی دونوں بناتی ہی نہ کہ اس کی بیٹیوں کے لیے یعنی یہ آسب نصبی کے لیے ہے بھائی اولا کون تھے آسبۂ نصبی, نصبی وہ بیٹے ہیں ان کو ملے گی دونوں بنا تین نہ کہ اس کی بیٹیوں کو کی. کیونکہ میں نے بتایا تھا مذکر کو ملے گی ان میں سے جو ہے معانس کا حصہ نہیں ول سلیم نسائ مینل اور عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے علامہ مگر وہ جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو دیکھو عورت خود کسی کو آزاد کرے تو اس کو ولا ملتی ہے یا اس عورت کا آزاد کردہ کسی اور کو آزاد کرتا ہے تو اس کی ولا بھی کس کو ملے گی عورت کو ملے گی سورج سمجھ میں آ رہی ہے اور عورت کسی کو مدبر بنائے تو اس کی ولا بھی کس کو ملے گی عورت اس کا عورت کا مدبر آگے کسی کو مدبر بنائے اس کی بھی ولا کس کو ملے گی عورت عورت کسی کو مکاطب بنائے تو اس کی بلا بھی کس کو ملے گی عورت اس عورت کا مکاطب آگے کوئی کسی کو مکاتب بناتا ہے تو اس کی ولا بھی کس کو ملے گی عورت کو ملے گی لیکن ان کے علاوہ اور کسی کی ولا نہیں ملے گی جیسے یہ صورت ہے دیکھو ابھی سورج ذکر ہوئی بیٹوں کو ملے گا اس کی بال بیٹوں کو ملی اس کی بیٹوں کو نہیں ملی بھائی کیونکہ ان عورتوں نے خود اس کو آزاد نہیں کیا یا ان کے آزاد کردہ نے آگے اس کو آزاد نہیں کیا تھا ان کے والد نے آزاد کیا تھا تو ان کا حق اس میں نہیں سورج بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو کہتے ہیں ولی سلیم نسائی مین اللہ اور عورتوں کے لیے نہیں اولا میں سے اِلّا ما اعتقنا مگر وہ جس, جس کو آ انہوں نے کیا کیا ہے آزاد کیا ہے او آتا یا جس کو آزاد کیا من اس شخص نے آ جنہیں انہوں نے کیا کیا تھا یعنی ان کے آزاد کردہ نے جس کو کیا کیا ہے آزاد کیا ہے یہ جی من فائل ہے آتاقا کا تقنا پہلے کیا آیا عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے مگر اس, وہ اس کی ولا جس کو انہوں نے کیا کیا ہے آزاد کیا ہو او آتا اعتق من آ تق نا یہ آزاد کیا ہو کس نے آزاد کیا ہو من آ تکنا اس شخص نے جس کو انہوں نے کیا کیا تھا یعنی کی آزاد کردہ نے ان کو کیا کیا ہو آزاد او کا یا جس کو انہوں نے مکاتب بنایا تھا او تب کاتب من کا یا ان کے مکاتب نے جس کو کیا بنایا یا مکاتب بنایا اس شخص نے جس کو انہوں نے مکاتب بنایا تھا او دبرنا یا جس کو انہوں نے کیا کیا ہو مدبر بنایا ہو او دب یا متبر بنایا ہو من دبرنا اس شخص نے جس کو انہوں نے کیا کیا تھا مدبر بنایا تھا یعنی ان, ان کے مدبر نے آگے متبر بنایا او جر ان او عبارت سمجھ میں آ رہی ہے او جر ولا ان یا ولا کو کھینچ لے کون کھینچ لے موتقو ہن ان عورتوں کا آزاد کردہ ان عورتوں کا آزاد کردہ کیا کر دے ولا کو بھائی دیکھو وہ اوپر مسالہ نہیں گزرا تھا ایک باندھ نے چھ ماہ کے بعد کیا یہ کیا؟ <سؤال> کیا کیا <سؤال> بچے, بچے کی ولا کا حقدار کون صاحب خدوری نے بتلایا تھا کہ چونکہ اس کا باپ ابھی بھی غلام ہے تو اس میں اہلیت ہی نہیں ہے لہذا اب اس بچے کی ولا کا حقدار کون ہے مولائے <سؤال> <سؤال> اس <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> باندھی کے جو موالی ہیں وہ کیا ہیں اس کے ولا کے حقدار جب باپ آزاد ہو جائے گا تو وہ گیا اس میں اہلیت آ گئی اب وہ کھینچ کر کس نے آزاد کیا ہے کسی عورت نے تو دیکھو وہ غلام جو عورت کا آزاد کرتا ہے وہ اپنی بچوں کی ولا کو کھینچ کر کس کی طرف لے گیا اب ان عورتوں کی طرف جس اس عورت کی طرف جس نے اسے کیا کیا تھا صورت سمجھ میں آ یہ معنی ہے او ان یا کو کھینچا کس نے کھینچا موتا یہ فائل ہے جرا کا ان عورتوں کے آزاد کردہ نے کیا کیا ہے ولا کو کھینچ لیا ا ما تا کو معتقہن یا ان عورتوں کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے کیا کیا والا کو ان کی طرف کھینچ لیا صورت سمجھ میں اگئی بھائی و اذا ترکل ماول الماول بنن واولاد بنن اخر فميراث المعتق للابن دون بنل صورت یہ ادھر دیکھو بھائی ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور غلام کو آزاد کیا اچھا اب اس غلام کی ولا کا حقدار کون ہے یا موتق ہے موتق ہے اچھا اس موتق کا ابھی محتق کا انتقال نہیں ہوا پہلے موتق کا انتقال ہو گیا جب یہ پہلے انتقال ہو گیا پھر تو یہ نہیں بنے گا بھائی یہ تو زندگی میں ہی مر گیا مر جب یہ مر گیا اس نے اس کے دو بیٹے تھے بھائی دو بیٹے تھے اب ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا معتق کا بھی انتقال ہوا اور اس کے ایک بیٹے کا بھی انتقال البتہ اس بیٹے کے بچے زندہ ہیں تو کون رہ گئے پیچھے ایک بیٹا ہے اور دوسرے بیٹے کے بیٹے ہیں بیٹا خود بھی موجود آپ کی میراخت ملنی کی سب سے پہلے کس کو موسیق کو وہ تو ہے نہیں پھر آپ کس کو دیں ایک ہے بیٹا اور ایک ہے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے مسئلہ کس کو دیں دیں گے؟ گے کہتے ہیں بیٹے بیٹے بیٹے کو کو؟ کے نہیں دیں گے کیوں کہتے ہیں وجہ یہ قریبی آسبا ہے وہ دور چلا گیا بھائی اور قریبی زیادہ حقدار ہوتا ہے جب قریبی موجود ہے تو اس کو دے دیں گے دور والے کو نہیں دیں گے مسئلہ سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ دا ترک اللہ اولاد ابن آخرا جب چھوڑا آقا نے ایک بیٹا اور دو اولاد ابن آخرا اور دوسرے بیٹے کی اولاد المت کے لیے تو معتق کی جو میراث ہے وہ بیٹے کے لیے ہوگی بنی ابنی بیٹے کی اولاد کے لیے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی لی ان کبیر اس لیے کہ ولا کس کے لیے ہوا کرتی ہے بڑے کے لیے یعنی جو قریبی ہے عصبہ موثق میں سے و اذا اسلم اب ولائے موالات بتلانے لگے ہیں صاحب قدوری کہتے ہیں وہ اذا اسلم رجل على يد رجل جب اسلام لے آیا کوئی شخص کسی ایک شخص کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر وہ والا علی اور اس کے ساتھ عقد موالات کر لیا وہ والا اور اس کے ساتھ کیا کیا عقد موالات کر لیا حلا انشاء پر کہ ان يرثه کہ وہ اس کا کیا بنے گا وارث بنے گا ایک دوسرا اس کا کیا بنے گا وارث بنے گا ویا اکیلان اور دوسرا کیا ہوگا اس کی طرف سے اقلاء یا معنی ہوتے ہیں دیت ادا کرنا تاوان ادا کرنا کہ دوسرا اس کی طرف سے کیا کرے گا دیت ادا کرے گا ایزا جنا جب یہ کیا کر لے کوئی جنایت کر لے کوئی جرم کر لے ایک آدمی کیا ہوا مسلمان ہوا اور مثلاً اس نے زید کے ساتھ عقد موالات کر لیا اور عقد موالات کس شرط پر کیا کیسے کیا جاتا تھا عقد موالات کہ وہ شخص جو مسلمان ہوا ہے اس نے کہا دیکھو بھائی اگر زندگی میں مجھ سے کوئی جناد ہوئی کوئی جرم ہوا تو اس کا زمان تم دو گے اور اس کے بدلے کے طور پر جب میں مر جاؤں گا تو میرے سارے مال کے حقدار تم ہو گئے میری ولا تمہارے لیے ہے تو یہ کیوں ساقت ہوا آپ یہ مانا ہے تو کہتے ہیں اسلم رجی رجول جب اسلام لے آیا ایک آدمی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر والا ہو اور اس کے ساتھ عقد موالات کر لیا آلائی شرط پر اینسا ہو کہ وہ اس کا کیا بنے گا وارث بنے گا ایزا جانا اور اس کی تعریف سے ادا کرے گا ایزا جانا جب یہ کوئی جنایت کرے ایک صورت جس کے ہاتھ پر اسلام لایا ہے اسی کے ہاتھ اسی کے ساتھ کیا کر لیا عقد موالات یا اسلام ایک کے ہاتھ پر لایا اور اقد موالات کسی دوسرے سے کر لیا دونوں درست ہیں لیکن یا اسلام لایا کسی دوسرے کے ہاتھ پر وہ ہو اور اس کے ساتھ اقد موالات کر لیا یعنی اقد موالات اس کے ساتھ کر ہے اور اسلام کسی دوسرے کے ہاتھ پر لایا تھا دونوں طرح درست ہے تو کہتے ہیں پھل والا صحیح تو کہتے ہیں والا صحیح ہے وہ قلو ہوا مولاح اور اس شخص کے تاوان یعنی جرمانہ کس پر آئے گا اس کے مولا پر جس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے مولاد کیا بھائی اسی بات پر تو مولاد ہوا ہے کہ اگر میں جنایت کروں گا تو جرمانہ اور زمان گا مولا دے گا اور البتہ وارث تھی پھر یہی بنے گا بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو والا صحیح ہے واقل ہو اعلی ہو اور اس کا سامان یا زمان جو ہوگا اس کے آقا پر آئے گا آقا پر اچھا بھائی صاحب قدوری نے ذکر کیا کوئی مسلمان ہو اور پھر عقد موالات کرے بھائی کیا عقد موالات میں ضروری ہے کوئی مسلمان ہو پھر عقد موالات کرے کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عقد موالات وہی کر سکتا ہے جو, جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو بلکہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن عموماً ہوتا ایسے ہی تھا کہ کون کیا کرتے تھے جو نئے نئے اسلام لائے بھائی کہیں سے آئے اس قبول کر دیے اسلام ہو ان کے رشتے دار وغیرہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ تو ہے لیکن وہ کافر ہیں تو وقت موالات اس نے کر لیا ہے تو اس قسم کے لوگ کیا کرتے تھے اپنے موالات اس لیے یہ قید بھی کر کی. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے بھائی سہول مولا پس اگر یہ شخص مر گیا جس نے عقد موالات کیا تھا ولا واری سلو اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے فمیرا سہول تو اس کی میراث کس کے لیے ہوگی اس کے مولاد یعنی جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے تو وہ اس کے مولا اور زیادہ اولا ہے زیادہ حقدار ہے اس کو ملے گی دیکھا ترتیب میں پھر دیکھو ذرا بھائی وہ جو میں نے وارثوں کی ترتیب لکھوائی تھی مولا موالات کا نمبر کہاں ہے ساتواں نمبر ہے سمجھ میں آیا تو اس سے پہلے پہلے زویل ارحان بھی آ عصبات نسبیہ بھی آ زویل فروس بھی آ تو سارے رشتہ دار پہلے آ چکے ہیں جب ان میں سے کوئی بھی نہ ہو کسی قسم کا کوئی رشتہ دار پھر کس کو دیتے ہیں میرا مولا مولا ورنہ انہی کو دے دیتے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ کان الارش کا میں اگر اس کا کوئی بھی بارش تھا اولا ہو تو وہ مولا موالات سے زیادہ تھاقدار ہے ولیل مولا مالا, مالا عنہو اور آقا لیے جائز ہے مولا ایسا بھائی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ آپ سے موالات کر لیا تو کیا آپ کی اس موالات کو اس کسی دوسرے آدمی کی طرح منتقل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یا بس ایک دفعہ ہو گیا تو اب بات منتقل نہیں ہو سکتا کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر اس جس نے ساتھ موالات کیا تھا اس نے ابھی اس کی طرف سے کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا کوئی जिनायत اس نے نہیں کی اور اس نے ابھی اس کی طرف سے کوئی तो نہیں کی تو پھر منتقل کر سکتا ہے کسی اور کے ساتھ कर सकता کر سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے موالات ختم کر دے اور دوسرے کے ساتھ کر لے لیکن اگر وہ کیا کر چکا ہے اس کی طرف سے کسی جناد کی ادائیگی کر چکا ہے اب منتقل نہیں کر سکتا سورج سمجھ क्योंकि آ گئے بھائی کیونکہ گویا اس نے اپنا ایوبس لے لیا اور اس کا باقی ہے تو اب منتقل نہیں کر سکتا لیکن اگر اب اس نے اس کی طرف سے کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا تو پھر منتقل کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ اس کی موجودگی میں کرے یعنی اس کو پتہ ہو کہ میرے سے آخ موالات اس نے کیا کر دیا ہے ختم کر کے ممر کے ساتھ مثلا کر لیا ہے اس, اس کا علم ضروری ہے سورج سمجھ میں آ گئے جی. ولیل مولا اور آخا کے لیے کون مولا یاد رکھے جو اوپر تھا آیا دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں وہ نو مسلم بھی مولا ہے لیکن یہ مولا اصفل ہے وہ دوسرا بھی مولا ہے لیکن وہ مولا اعلا ہے اب مولا اصفل کیا کرنا چاہتا ہے کو منتقل <تصفيق> یعنی وہ نومسلم اب کیا کرنا چاہتا ہے اقسام موالات کو منتقل <تصفيق> کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اَن کہ وہ کیا کرے منتقل ہو بھی ولا کس کے ساتھ اپنی یعنی اپنے ولا کو منتقل کر لے الہ گئی ہی کسی اور کی طرف ما یا خلحن ہو جب تک اس نے اس کی طرف سے تاوان ادا نہ کیا ہو فَإذا عقل جب اس نے اس کی طرف سے تاوان ادا کر دیا ہے لم یا کن لہو اینت والا ہی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پھیر دے منتقل کر دے اس کی ولا کو اس سے کسی اور کی طرف وليس مولا ایوالیا ایوالیا احداً اور جائز نیم آتاقا کے لیے احدن کہ وہ آپ موالات کرے کسی ایک کے ساتھ بھائی یاد رکھیے بھائی میں نے میرا ایک غلام تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کی ولا کا حقدار کونسف اس کی ولا یعنی میں اس کی ولا کا حقدار ہوں اب یہ غلام بعد میں کیا کرنا چاہتا ہے کسی آدمی کے ساتھ حقد موالات کرنا چاہتا ہے کہتے نہیں بھائی یہ کسی کے ساتھ حقد موالات نہیں کر کیونکہ حقد موالات میں کیا کہا جاتا ہے میرے مرنے کے بعد میری وراثت کے تم حقدار ہو حالانکہ وراثت کا حقدار پہلے ہی کون ہو چکا ہے معتق ہو چکا ہے لہٰذا مولا مولاد کے حقدار نہیں بنے گا صورت سمجھ میں آ گئی یہ مانا ولی سلی مولانتا اور جائز نہیں ہے مولا احتاق کے لیے یعنی وہ غلام جو ہے وہ مراد ہے کیوں وہاں بھی بھائی دونوں مولا کہلاتے ہیں دونوں کیا کہلاتے ہیں مولا معطف کو بھی مولا کہتے ہیں معتق کو بھی مولا کہتے ہیں البتہ مؤثق ہوا مول اعلی اور معط کون ہوا مول مؤق ہے مولا اعلی معط ہے مولا اسفل تو یہ دونوں مولا اتاقا ہوئے ایک دوسرے کے ولی سلی مولتا اور جائز می مولا اطاقا کے لیے کون سا مولا اتاقا مراد ہے مولا اعلیٰ مراد ہے مولانا اسفل مراد ہے مولا اطفل یعنی معتق مراد ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے ایو کہ وہ کیا کرے عقد موالات کرے آخ کسی ایک کے ساتھ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ علیہ حقیقت الکلام